من بسم اللہ الرحمن رحمن رحیٰ سورہ احزاب ہجرت کے بعد نازل ہونے والے صورت میں سے اس سرہ مبارکہ میں 73 آیتیں نو رکو ایک ہزار کلمات اور 5790 ہزار خروف ہیں اس سرہ مبارکہ میں خصوصیت کے ساتھ حضو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے محبوب ہونا بیان کیا گیا جس میں آپ کے تعظیم کا لازم ہونا اور آپ کے اظارہ سانی کا حرام ہونا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف حوالوں سے بیان فرمایا ہے اس سورہ مبارکہ کا جو شانی نزول ہے اس کے بارے میں چند روایات ہیں تفسیر قرطبی وغیرہ کے حوالے سے اور تفسیر روح المانی کے حوالے سے ان میں سے کچھ یہ ہے کہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لائے تو مدینہ کے آس پاس یہود کے قبائل یعنی قبیلہ بنو قریضہ بنو نذیر بنو قینق وغیرہ آباد تھے حضول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور کوشش یہ دی کہ کسی طرح یہ لوگ مسلمان ہو جائیں اتفاقاً ان یہود میں سے چند لوگ آپ کی خدمت میں آنے لگے اور منافقانہ طور پر اپنے آپ کو مسلمان کہنے لگے ان کے دلوں میں ایمان نہیں تھا رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو غنیمت سمجھا کہ کچھ لوگ تو مسلمان ہو گئے دوسروں تک دعوت پہنچانا آسان ہو جائے گا اس لیے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے ساتھ خاص مدارت کا معاملہ فرماتے دی اور ان کے چھوٹے بڑے آنے والوں کا اکرام فرماتے کوئی بری بات بھی ان سے صادر ہوتی تو دینی مسئلے سمجھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے چشم پوشی کر فرماتے اور ایک دوسرا واقعہ جو تفسیر ابن جریر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ ہجرت کے بعد کو مکہ میں سے ولید ابن مغیرہ اور شیبہ ابن ربیعہ مدینہ طیبہ آئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ پیشکش کی کہ ہم سب قریش قریش مکہ کے ادھے اموال آپ کو دے دیں گے یعنی مکہ کی لوگوں کے پاس جتنے مال ہیں ان میں سے ادا ہم آپ کو دے دیں گے اگر آپ اپنے دعوے کو چھوڑ دیں یعنی دعوی اسلام کو اور مدینہ طیبہ کے منافقین اور یہود نے آپ کو یہ دھمکی بھی دی کہ اگر آپ نے اپنا دعوی اور دعوت سے رجوع نہ کیا تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیات نازل فرمائی اور ایک تیسرا واقعہ جو کہ سادبی کے حوالے سے ہے کہ ابو سفیان اور اکرما ابن بجل اور ابو الور سلمی اس زمانے میں جب واقعہ خودیبیہ میں کفار مکہ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ترک جنگ کا معاہدہ ہو چکا تھا یہ لوگ مدینہ طیبہ آئے اور رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ ہمارے معبودوں کا برائی سے ذکر کرنا چھوڑ دیں صرف اتنا کہہ دیں کہ یہ بھی شفاعت کریں گے اور نفع پہنچائیں گے آپ اتنا کر لیں تو ہم آپ کو اور آپ کے رب کو چھوڑ دیں گے جب ختم ہو جائے گا ان کے بعد رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سب مسلمانوں کو سخت ناگوار ہوئی مسلمانوں نے ان کے قتل کرنے کا ارادہ کیا کہ یہ ہمیں لال دے رہے ہیں ہمارے دین کو بہرنے کے غرض رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان سے معاہدہ صلح کر چکا ہوں اس لیے ایسا نہیں ہو سکتا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازر فرمائے ارشادی بہت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے یا ان نول منافقین علی من حکیمہ سر احزاب کے جو پہل رکوع ہے یہ آیت نمبر ایک سے لے کر آیت نمبر نو تک کے آیتوں پر مشتمل ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی کے ارشاد ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا تقوی اختیار کیجیے وا لا تطع اور کہنا نامانیے مانئیے کافروں کا والمنافقین اور منافقوں کا ان اللہ بے شک اللہ کا نہ ہے علیم الحکیم سب کو جاننے والا حکمت والا تو اس آیت میں یہ بات ظاہر ہے کہ دین کے معاملے میں کفار کے مشاورت پر عمل نہیں کیا جا سکتا دنیا کے معاملات میں جس کی دنیا تجربوں پہ قائم ہے اس معاملے میں غیر مسلموں سے استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے اس لیے کہ ان چیزوں کا تعلق دنیاوی زندگی کے ساتھ ہے لیکن دین کے معاملات میں کفار کے مفید مشوروں پہ عمل نہیں کیا جا سکتا جسے کہ ان آیتوں میں اس بات کی وضاحت موجود ہے اور حضور نبی کریم صحادیثی احادیث میں جو میں نے عرض کی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے مشوروں کے مقابلے میں وَتَّبِ مَا طب مایوخ میں روک اور آپ پھر بھی کیجیے اس کا جو وہی کی گئی تیرے طرف تیرے رب کی طرف سے ان اللَّهَ كَانَ بِمَا ماتامل خبیراں بے اللہ تمارے تمام کاموں کا خبر رکھتا ہے۔ توکل علی اللہ اور آپ بھروسہ کیجیے اللہ کے ذات پر۔ وکفا باللہ وکیلہ اور اللہ کافی ہے تمام تر کام بنانے والا۔ ما جعل الله لرجل من قلبین في جوفه۔ وما جعل ازواجكم لائی تظاهرون منهن امهاتكم۔ یہ وہ آیات ہیں جس میں تین باتوں کا الحتبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے جن میں سے کچھ تو بطور رسم کے اس وقت کے لوگوں نے اپنے معاشرے میں پیدا رکھے تھے اور ایک بات بطور وہم کے ان لوگوں کے ذہنوں میں اس زمانے میں پائی جاتی تھی اور وہ یہ کہ اس زمانے میں جو شخص سب سے ذہین ہوتا اور تیز تراز ہوتا تو اس کے بارے میں لوگوں کا یہ خیال ہوتا کہ بھائی اس کے دل اس کے پیٹ میں دو دل ہے تو بویا یہ دو دلوں کو کار لاتے ہوئے اس طرح سے تیزی کے ساتھ اچھے فیصلے کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کا بھی ذکر کیا لیکن اللہ نے ان کے اس وہم کو بطور وہم کے بیان کیا ہے باقی اللہ نے اس بات کی وضاحت نہیں فرمائی کہ بھائی ایک شخص کے بیڈ میں دو دن ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے اس لیے کہ اگر کسی ایک آدھ بندے کے پیٹ میں دو دل ہو جائے تو یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے وہ بندہ انمول بن جاتا ہے یا جس کی وجہ سے اس کے لیے آخرت کے فیصلوں میں کوئی الادا کیٹیگری کی مقرر کی جائے گی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق دب کے ساتھ ہے تجربے کے ساتھ ہے حالات کے ساتھ ہے اللہ اگر چاہے تو کسی کسی کے پیٹ میں دو دل بھی پیدا کر لیں جوڑواں دل بھی پیدا کر لیں اس سے اس کے عقیدی یا اس کے آخرت کا اور اس کے رب کے حکموں کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ لوگوں نے ایسے ہی بطور وہاں کے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وضاحت ہی نہیں فرمانی اور دوسرا یہ کہ اس زمانے میں لوگوں میں سے کوئی شخص اگر اپنی بیوی سے کہہ دیتا کہ تم میرے لیے ایسی ہے آج کے بعد جیسے کہ میری ماں کی پیٹ یہ بطور محاورہ کے استعمال ہوتا تھا جس کو شرع اصطلاح میں اظہار کہا جاتا ہے تو وہ خاتون اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی اور تیسرا رسم جو پایا جاتا تھا وہ یہ تھا کہ کوئی شخص کسی بچے کو یا کسی بچی کو اگر اپنا بیٹا کہہ دیتا یا اپنا بیٹا بنا لیتا یا اپنے اس بچی کو بیٹی بنا لیتا یا کسی خاتون کو اپنا ماں کہہ دیتا یا ماں بنا لیتا یا کوئی کسی کو اپنا بھائی بناتا بہن بناتا منہ بولا بیٹا منہ بولا بھائی منہ بولی ماں تو اس کو پھر وہی احترام دیا جاتا تھا جو سکے خونی رشتہ داروں کو دیا جاتا ہے اور اس کے لیے پھر وہی قاعدے اور ضابطے مقرر کر دیے جاتے ہیں جو کہ خون کے رشتوں والوں کے لیے مقرر کیے جاتے ہیں اور ان کے ساتھ ان تمام حدود اور قیود کو پھر ختم کر دیا جاتا تھا ان کے سامنے جیسے کہ خون رشتے داروں کے لیے ایسے قاعدے اور ضوابط ختم کر دیے جاتے ہیں کہ ہر وقت آتے جاتے رہنا پردے کے سارے جو قواعد اور ضوابط ہیں ان سے ان کا مستثنی ہونا مالی وراثت میں ان کا شراکت ہونا اور اللہ تبارک نے ان تین باتوں کا یہاں پہ تذکرہ فرمایا پہلے بات جیسے میں نے عرض کی اللہ نے اس کی وضاحت نہیں فرمائی اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے بیوی سے یہ کہے کہ اب میرے لیے ایسی ہے کہ جیسے میرے ماں کی بیٹ فقاہ کرام نے اس کی وضاحت فرمائی ہے انشاءاللہ اللہ آگے سورہ مجادلہ کے ابتداء میں اس کی پوری تفصیل وضاحت احکامات کے ساتھ آئیں گے لیکن یہاں پہ اس کے بارے میں اتنے سے الب ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم میرے لیے ایسی ہے جیسے کہ میرے لیے میرے ماں یا میری بہن یا اپنے کسی ایسے رشتہ دار کے ساتھ تشبیہ دے دیں اپنے منقوہ بیوی بی کا کہ جس کے ساتھ اس کا نکاح حرام ہو تو اگر اس سے اس کے مراد بیوی بی کا حرام ہونا ظاہر کرنا ہو کہ بھائی آج یہ بات تمہارے لیے ایسی ہے جس طرح کہ میرے ماں یعنی جس طرح وہ مجھ پر حرام اس طرح تو پر حرام یا میرے بہن جس طرح وہ مجھ پر حرام اس طرح تو مجھ پر حرام تو اگر اس سے مراد حرمت ہو تو یہ اظہار کہلاتا ہے اور اس ایسے کہنے والے شخص کے لیے اپنی بیوی کے ساتھ گر آباد رکھنا یا حقوق ضروریت ادا کرنا تب تک جائز نہیں جب تک کہ وہ اس کا کفارہ ادا نہ کرے اور اگر ویسے کہہ دیا کہ, کہ بھائی آپ میری نظروں میں میرے لیے ایسے قابل احترام ہیں یا میں آپ کا ایسا عزت اور احترام دل میں رکھتا ہوں جس طرح کہ اپنے ماں کا بہن کا تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا اور اگر اس طرح کے کہنے والے کا نیت طلاق کا ہو تو اس سے طلاق بائن پڑ جاتی ہے اور دوسری بات جو ہے کہ کسی کو مبولا بیٹا بنا لینا مبولی ماں بنا لینا مبولا بھائی بنا لینا تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے شریعت میں شریعت ایسے باتوں کو ناپسند کرتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وآلہ وآلہ <coughs> میں حضرت زید بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا مو بولا بیٹا بنایا تھا بخاری اور مسلم میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے ہم زید ابن حارسہ کو زید ابن محمد کہا کرتے تھے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا مو بولا بیٹا بنا لیا تھا اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ہم نے اپنے یہ عادت چھو دی معلوم یہ ہوا کہ کسی کے منہ زبانی بہن بنانے منہ زبانی ماں بنانے منہ زبانی بھائی بنانے اور منہ زبانی بیٹے بنانے کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس سے اشتناب کرنا چاہیے اللہ کا ارشاد ہے ماں جال اللہ لرجل اللہ نے نہیں رکھے کسی مرد کے لیے منقلبین دو دن فی جوفی اس کے اندر اس کے پیٹ میں وہ ماں جال ازواج کو اور نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری ان بیویوں کو تاہر جن سے تم ظہار کر لیتے ہو مین ہوں ان میں سے امہاتکم تمہارے ماں ہے یعنی بیوی کو ماں کہنے سے وہ ماں نہیں بن جاتی لیکن شری نقطہ نظر سے چونکہ یہ ایک انتہائی شنی اور ناپسندیدہ جملے ہیں جو اس کو اپنی بیوی کے متعلق نہیں استعمال کرنی چاہیے اس لیے بطور سزا کے اس کے لیے یہ بات رکھی گئی کہ جب تک کہ وہ اس کا کفارا ادا نہیں کرے گا وہ اپنی بیوی سے حقوق کی ضرورجیت ادا نہیں کر سکتا وَمَا جَعَلَ اور نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے بالکوں کو اپنا حکم تمہارا بیٹا ذالم قولح کم یہ تمہارے منہ زبانی باتیں ہیں واللہ یقول الحق اور اللہ تبارک و تعالی سچ کہتا ہے وہ یہ حد سبیل اور وہی تمہیں سیدھا راستہ سمجھاتا ہے اور اللہ تبارک تعالی اپنے بندوں کے بارے میں وہی حکامات ادر فرماتا ہے کہ جو بندوں کے لیے فائدہ مند ہو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منہ بولے بیٹوں منہ بولے بھائی اور منہ بولے ماں کے کثرف ہی کو ختم کر دیا کہ اس سے بہت زیادہ خرابیوں کے پیدا ہونے کے یقین امکانات موجود ہے اللہ فرماتا ہے ان لے با کو, کو منسوب کرو ان کے ماں باپ کے طرف معلوم یہ ہوا کہ کسی بچے کو جو گود لیا جاتا ہے تو اس کو اب شری نقطہ نظر سے اپنا باپ یا اپنی ماں ظاہر نہیں کیا جا سکتا اللہ کا ارشاد ہے ادھرو ہمل ان کو پکارو ان کو منسوب کرو ان کے ماں باپ کی طرف وہ اقسد و امبل یہ بات زیادہ مبنی پر انصاف اللہ کے یہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عادیش میں آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بہت ہی زیادہ ناپسندیدگی کا ذکر فرمایا ہے اور ناپسندیدگی دی کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا ہے کہ جو شخص اپنے نصب کو ختم کر کے کسی اور ارشار ہے فَإِلَّمْ تَعْلَمُ پھر اگر تم نہ جانتے ہو ان کے باپ کو فائیخواروں کو پھر دین بس وہ تمہارے دینی بھائی ہے اور اور تمہارے دوست ہے ان کو دوست کے کر کے پکارو دینی بھائی کے کر کے پکارو لیکن اس کے خاندان کو اس کو اپنے خاندان کا ایک فرق ظاہر کرنا شروع کرو درست نہیں بولے سال تم اور تم پر کوئی گنا نہیں فیما میں اختہ بھی ہی اس بارے جو کچھ اس, بار اس مسئلے کے متعلق تم نے خطائیاں کی جو ہو بلکہ ہوگی والا کہ مدد خلوک لیکن وہ جو دل سے ارادہ کر کے تم یہ اعمال کرو تو پھر یہ معاملہ تمہارے لیے باعث گناہ ہے اور جو کچھ پہلے ہو چکا تو اس کے بارے میں وقان الباحو غفور و اور خیا اللہ بخنے والا مہربان النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواج امہاتهم اس آیت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں آپ کے ازواج متحرات کا جو حق ہے مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا چنانچہ اشاری باری تعالیٰ ہے النبی اولا بالمؤمنین نبی سے لگاؤ ہے ایمان والوں کو من انفسہم اپنے جانوں سے بھی بڑھ کر وہ ازواجو ہوں اور اس پیغمبر کی بیویاں ام ان ایمان والوں کے مائیں ہیں وہ اول الرحام اور خرابت والے بعض وہ ایک دوسری سے لگاؤ رکھتے ہیں في اللہ اللہ کے حکم سے من المؤمنین ایمان والوں میں سے والمهاجرین اور عیظ کرنے والوں میں سے الا ان تفعلوا الى اولیائکم مگر یہ کہ اگر تم کرنا چاہو اپنے دوستوں کے ساتھ کچھ بنائی کہا نازل ہے کہ فی کتاب مستورہ ہے یہ سب کچھ کتاب کے اندر لکھا ہوا النبی اولی بالموئمنین وضاحت وہی ہے جو اس کے ترجمے سے واضح ہے صحیح بخاری وغیرہ میں حضرت حدیث ہے کہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ما من یعنی کوئی مومن ایسا نہیں ہے جس کے لیے میں دنیا اور آخرت میں سارے انسانوں سے زیادہ اولا اور اقرب نہ ہوں اگر, اگر, اگر تمہارا دل چاہے تو اس کی تصدیق کے لیے اس آیات کو پڑھو یہ حدود نبی کریم وسلم کا اشاد ہے جس کا خلاصہ اور حق یہ ہے کہ میں ہر مومن مسلمان پر سارے دنیا سے زیادہ شفیق اور مہربان ہوں اور یہ ظاہر ہے کہ اس کا لازمی اثر یہ ہونا چاہیے کہ ہر مومن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ ہو جیسے کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بخاری اور مسلم میں لایوم و احدم حدی وجمین کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں میرے محبت اپنے باپ بیٹے اور سب انسانوں سے زیادہ نہ ہو جائے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا ایمان والوں کے نزدیک اپنے جانوں سے بڑھ کر ہوتی ہے اور اس آیات کے جو اگلے جملے میں ہیں کہ وہ ازواج ہو یعنی ازواج متحرات حضور نبی کریم صاحبیاں امت کے مائع ہیں اور اس فرمانے سے مراد ان کی تعظیم اور تکریم کے اعتبار, اعتبار سے ماں ہونا مذکور ہے۔ ماں اور اولاد کے دوسرے احکامات جو حرمتی نکاح اور محرم ہونے کی وجہ سے ہیں باہم, باہم پردہ نہ ہونا اور میراث میں حصہ دار ہونا وغیرہ یہ احکامات اس سے متعلق نہیں ہیں اس لیے کہ وہ جو احکامات ہیں وہ تو ہونے رشتے کی وجہ سے اور یہاں جس احترام کا ذکر ہے جس ماں ہونے کا ذکر ہے یہ احترام اور عزت اور ادب کی وجہ سے ہے کہ کہیں ان کے عزت پہ کوئی حرف نہ آنے پائے تمہاری طرف سے جیسے کہ اپنے ماں کے بارے میں خیال رکھا جاتا ہے ان کے ادب کا احترام کا عزت کا حرمت کا ایسے ہی تمہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج متحرات کے بارے میں فکر مند رہنا چاہیے یعنی ان کے زبان ان کے بارے میں تمہارے زبان یا تمہارے عمل سے کوئی ایسی حرکت صادر نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے ان کے دل شکنی ہوتی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے ح اور جب لیا ہم نے نبیوں سے ان کا وعدہ ومن کا اور آپ سے, سے ابراہیم اور حضرت ابراہیم اور حضرت موسا سے مریم اور عیسا بیٹے مریم سے وہ حضنامن اور ہم نے لیا ان سبوں سے میسا قبل عزا پر وعدہ لیس تاکہ پوچھے اللہ سچوں سے ان کے سچائی کے بارے وہ آپ دل کا اور ہم نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے درناک عذاب اب یہ جو وعدہ ان مذکورہ پیغمبروں سے لیا گیا یہ کیا تھا دوسری جگہ میں اللہ تبارک تعالی نے اس کی وضاحت فرمائی ہے اور وہ یہی ہے کہ جو جب میں تمہیں پیغمبر اور رسول بنا کے دنیا میں بیچوں گا اور پھر اگر ایک پیغمبر کے زمانے میں دوسرا پیغمبر آ جائیں تو لطو منتم سورما تم نے ضرور اپنے زمانے میں میرے بیچے جانے والے پیغمبر کی مدد بھی کرنی ہے اور اس کے نبوت پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی نصرت بھی کرنی ہے اور یہ کہ جو کچھ پیغام میں تمہیں دوں گا وہ پیغام بغیر کسی کمی اور بیشی خوف اور لالچ کے حالات جیسے بھی ہو لوگ جو بھی کہے اس کو میرے بندوں تک پہنچانا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ان سچوں سے ان کے سچائیوں کے بارے میں سوال ہوگا اور جن کے طرف یہ سچے مبعوث ہوئے ہیں ان لوگوں سے اللہ کے ان سچے پیغمبروں کے ذریعے دل ہوئے سچے پیغام پر اعتماد عمل کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم بلغنا فينا خير قول و ضیب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منسکرونے سے پارے سور احزاب کے یہ دوسری رکو ہے یہ رکو آیت نمبر نو سے لے کر آیت نمبر اکیس تک کے آیتوں پر مشتمل ہے گزشتہ رقو میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت شان اور مسلمانوں کو آپ کے مکمل اتباع اور اطاعت کے اللہ تبارک و تعالی نے ہدایات دی تھی اسی کی مناسبت سے یہ جو موجودہ دو رقو ہے اس میں غزل احزاب کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایات نازل فرمائے ہیں جس میں کفار اور مشکین کے بہت سے جماعتوں کا مسلمانوں پہ ایک بارگی حملہ اور سخت نرغہ کے بعد مسلمانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات اور رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد معجزات کا ذکر ہے اور اسی کے ذمن میں زندگی کے مختلف شعبوں سے متعلق بہت سے ہدایات اور احکامات بھی اللہ نے ذکر فرمائے ہیں انہی بے بہا ہدایات کی وجہ سے اکابر مفسرین نے اس جگہ واقع احزاب کو پوری تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے جس کا اختصار کے ساتھ خدا صحیح ہے احزاب جیسے کہ اس سر مبرکہ کا نام بھی ہے یہ حضب کی جماعت ہے اور اس کے معنی ہے پارٹی یا جماعت کے اس غذبہ میں کفار کے مختلف جماعتیں متحد ہو کر مسلمانوں کو ختم کر دینے کے معاہدہ کر کے مسلمانوں پر چڑھائے تھے اس لیے اس غذے کا نام بھی غزوہ احزاد ہی رکھا گیا اور کیونکہ اس غذبہ میں دشمنوں کے آنے کے راستے پر بے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خندی کی تھی اس لیے اس غزوہ کو غزوہ بھی کہا جاتا بنو ہے اور غزوہ بنو گریزہ بھی جو غزوہ احزاب کے فوراً بعد ہوا ان آیاتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر کیا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں تشریف لائے اس کے دوسری ہی سال میں بدر کا واقعہ پیش آیا تیسری سال میں غزوہ عہد پیش آیا چوتھی سال میں یہ غزوہ احزاب جس کا نام دوسرا غزوہ خندق ہی ہوا اور بعد روات میں ہے کہ یہ پانچویں سال واقعہ ہوا بہر حال حجرت ہجرت سے اس وقت تک کفار کے حملے مسلمانوں پر مسلسل جاری تھے غزل احزاب کا حملہ گفار کے طرف سے بھرپور طاقت اور قوت اور پخت عزم اور عہد کیا گیا تھا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر یہ غزبہ سب دوسرے غذبات سے زیادہ گراں گزرا تھا کیوں اس میں حملہ اور کی جو تعداد ہے وہ بھی بہت زیادہ تھی اور سارے کے سارے آلات ضرب و خرب سے لیس اور ایک عزم لے کر نکلے تھے پورے قوت کے ساتھ اور دوسرے نافرمان اور منکر قوموں کے اتحاد اور اتفاق کے ساتھ اس جنگ میں کفار کی طرف سے لڑنے والوں کی تعداد بارہ ہزار سے پندرہ ہزار تک روایت میں آتا ہے اور اس طرف سے مسلمانوں کی کل تعداد تین ہزار تھی اور وہ بھی بے و سامان زمانہ سخت سردی کا تھا قرآن نے تو اس واقعہ کو بڑے وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے اور اس واقعہ کی شدت بڑے ہولناک صورت میں اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ وہی اور وہ ہی آیات کرو جب تمہارے آنکھ کے پٹی کے پٹرے گی وہ بالغل قلوب اور تمہارے کلیجے منہ کو آنے لگے زلزال اور تمہیں جھنجھوڑ دیا گیا بہت ہی سخت جھنجھوڑ جانا مگر جیسا کہ یہ وقت مسلمانوں پر سب سے زیادہ سخت تھا ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نصرت اور انداز سے اس کا انجام مسلمانوں کے حق میں ایسے ہی اضیفت اور کامیابی کی صورت میں سامنے آیا کہ اس نے تمام مخالف گروہوں مشرقین اور یہود اور منافقین کی کمر توڑ دی اور اگے ان کو اس نہیں رہنے دیا کہ وہ مسلمانوں پر حملے کا ارادہ بھی کر سکیں اس لحاظ سے یہ غزوہ کفر اور اسلام کا آخری مارکا تھا جو مدینہ منورہ کی زمین پر حجرت کے چوتھے یا پانچویں سال میں لڑا گیا اس واقعہ کی ابتدا یہاں سے ہوئی کہ یہود کے قبیلۂ بنیر اور قبیلہ وائل کے تقریباً بیس آدمی جو رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے سخت دشمنی رکھتے تھے مکہ مکرمہ پہنچے اور قریشی سرداروں سے ملاقات کر کے ان کو مسلمانوں سے جم کرنے کے لیے آمادہ کیا قریشی سردار سمجھتے تھے کہ جس طرح مسلمان ہمارے بت کو کفر کہتے ہیں اور اس لیے ہمارے مذہب کو برا سمجھتے ہیں یہود کا بھی یہی خیال ہے تو ان سے موافقت اور اتحاد کی کیا توقع کی جائے اس لیے نے یہود سے سوال کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان دین اور مذہب کا اختلاف ہے اور آپ لوگ اہل کتاب اور علم پہلے ہمیں یہ بات کہ آپ کے نزدیک ہمارا یادوں ان ان نے اپنے علم اور ضمیر کی بالکل بلخراف ان لوگوں کو یہ جواب دیا کہ تمہارا دین محمد کے دین سے بہتر ہے اس پر یہ لوگ کچھ مطمئن ہوئے مگر اس پر بھی معاملہ یہ ڈرا کہ 20 آدمی یہ آنے والے اور پچاس آدمی قریشی سرداروں کے مسجد حرم میں جا کر بیت اللہ کے دیواروں سے سینہ لگا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یا ہاتھ کریں کہ ہم میں سے جب تک ایک آدمی بھی زندہ رہے گا ہم محمد صلی اللہ کے خلاف کی جنگ کرتے رہیں گے اللہ کے گھر میں اللہ کے گھر کے ساتھ چمٹ کر اللہ کے دشمن اس کے رسول کے خلاف جنگ لڑنے کا معاہدہ کر رہے ہیں اور مطمئن ہو کر جنگ کا نیا جذبہ لے کر لوٹتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کا حلم و کرم کا عجیب مذہب ہے پھر ان کے اس معاہدے کا حشر بھی آخری کے سمے معلوم ہوگا کہ سب کے سب اس جنگ میں منہ مو مور کر کے بھاگنے لگے یہ یہودی قریش مکہ کے ساتھ معاہدہ کرنے کے بعد عرب کے ایک بڑے اور جنگجو قبیلہ رفان کے پاس پہنچے اور ان کو بتلایا کہ ہم اور قریش مکہ اس پر متفق ہو چکے ہیں کہ اس نئے دین اسلام کے پھیلانے والوں کا ایک مرتبہ سب مل کر کے استحصال کر آپ بھی اس پر ہم سے معاہدہ کریں اور ان کو یہ رشوتی پیش کی کہ خیبر میں جس قدر کھجور ایک سال میں پیدا ہوگی اور بعض رویت مہتا ہے کہ اس کا نصف قبیلہ کو دیا جانے کا وعدہ کیا گیا قبیلۂ بنوان کے سردار اوینا بن حسن نے اس شرط کے ساتھ ان سے شرکت کو منظور کر لیا اور یہ لوگ بھی جنگ میں شامل ہو گئے اور باہمی قرارداد کے مطابق مکہ سے ریشم کا لشکر چار ہزار جوانوں تین سو گوڑوں اور ایک ہزار اونٹوں کے سامان کے ساتھ ابو سفیان کی قیادت میں مکہ مکرمہ سے نکلا اور زہران نامی جگہ میں انہوں نے خیام کیا یہاں قبیلہ اسلم اور قبیلہ اشجا اور بنو مرہ بنو کنانا بنو فضا اور عرفان کے سب قبائل ان کے ساتھ شامل ہو گئے جن کی مجموعی تعداد بعض روایت میں دس بعض روایت میں بارہ اور بعض روایت میں پندرہ ہزار جنگ جو لٹا گیا ہے غزوہ بدر میں مسلمان مسلمانوں کے مقابل آنے والے لشکر ایک ہزار کا تھا پھر غزب میں حملہ کرنے والے لشکر تین ہزار نفوس پر مشتمل تھا اس مرتبہ لشکر کی تعداد بھی ہر پہلے مرتبہ سے زائد تھی اور سامان بھی اور تمام قبائل عرب اور یہود کے اتحاد کی طاقت بھی تھی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس متحدہ محاذ کے حرکت میں آنے کی اطلاع ملی تو سب سے پہلے کرما جو زبان مبارک پر آیا تھا وہ تھا حسب یعنی ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہی وہ ہمارا کاساس ہے جس کے بعد مہاجرین اور انصار کے اہل حل اور عقل کو جمع کر کے ان سے مشورہ لیا گیا اگرچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود صاحب وحیح تھے اور آپ کو کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی اس لیے کہ وہ براہ اللہ تبارک بطالا کے حکم سے وہی سے اور اجازت سے کام کرتے ہیں مگر مشورے میں دو فائدے تھے ایک امت کے لیے مشورہ کی سنت جاری کرنا دوسرا مسلمانوں کے دلوں میں باہمی ربط اور اتحاد کی تجدید اور تعاون تعاون اور تناسر کا جذبہ بیدار کرنا تھا اس کے بعد دفاع اور جنگ کے مالی وسائل پر غور ہوا مجلس مشورہ میں حضرت سلمان تھے جو ابھی حال ہی میں ایک یہود ایک یہودی کے مصنوعی غلامی سے نجات حاصل کر کے اسلامی خدمات کے لیے تیار ہوئے تھے انہوں نے مشورہ دیا کہ ہمارے بلاد فارس کے بادشاہ ایسے حالات میں دشمن کا حملہ روکنے کے لیے خند کر ان کا راستہ روک دیتے ہیں رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشورہ قبول شریک ہوئے طے ہوا جس سے مدینہ شمال کے شمال کی طرف سے آنے والے دشمن آ سکتے تھے اس خندق کے طول اور حرض کا جو خط خود رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچا یہ خند شیخین سے شروع ہو کر جبل صلاح کے مغربی گوشے تک آئی اور بعد میں اسے بڑھا کر وادی بتان اور وادی راتونا کے مقام اتحاد تک پہنچا دیا گیا اس خندق کی کل لمبائی تقریباً ساڑھے تین میل تھی چوڑائی اور گہرائی کے صحیح مقدار کسی صحیح سے معلوم نہیں ہو سکی لیکن یہ ظاہر ہے کہ چوڑائی اور گہرائی بھی خاصی ہوگی جس کو عبور کرنا دشمن کے لیے آسان نہ تھا حضرت سلمان کے خندق حمد کے واقعے میں یہ آیا ہے کہ وہ روزانہ پانچ گز لمبی اور پانچ گز گہری خندق گہرے خند تفسیر مظہر میں ہے اس سے حد تک گہرائی پانچ گز کہی جا سکتی ہے اس وقت مسلمانوں کی جمعیت کل تین ہزار تھی اور کل چیس گوڑے تھے مسلمانوں کے پاس تو ان دو روکوں میں اللہ, اللہ نے اس واقعہ کا تذکرہ فرمایا کہ مسلمانوں نے مسلمانوں کا کفار نے اور ان کے سارے اتحادیوں نے کافی لمبے عرصے تک محاصرہ کی رکھا لیکن آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طوفان بھیجا کہ اس طوفان کی وجہ سے ان لوگوں کی خیموں میں آگ بڑھ اٹھی اور ان لوگوں کی خیمے ٹوٹ پھوٹ کے شکار ہو گئے اور ان لوگوں کے دلوں میں ایک خوف پرپا ہوا جس کی وجہ سے وہ لوگ ناکام اور نامراد لوڑ کو لوٹ گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس طرح سے نصرت اور فتح سے ہم کردار فرمایا شادی باری تعالیٰ ہے اے جو ایمان والے خو... اللہ کے احسانات کو اپنے پھر ہم نے بھیج دی ان پر ہوا جنوب اللہ اور وہ فوجیں جو تم نے دے کے نہیں تھی یعنی اس کے ساتھ ساتھ ہم نے فرشتی بھی بھیج دی اور ہے اللہ جو کچھ تم کرتے ہو دیکھنے والا اس من فوقکم جب وہ چڑھائے تم پر تمہارے اوپر کے طرف سے و من منکم اور تمہارے نیچلے والے طرف سے وہ تمہارے آنکھیں پٹی کے پھٹی رہے گی وہ بلغت القلوب الحناجر اور پہنچ گئے تمہارے دل تمہارے گلوں تک وہ تسنون بلونا اور تم خیال کرنے لگے اللہ کے بارے میں طرح طرح کے خیال کرنا کیونکہ ہم مسلمان ہیں آخر ہمارے خلاف اللہ تبارک و تعالیٰ ان کفار کو کیوں متحد ہونے دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ قوت کیوں عطا فرمائی ہے کہ جس کو وہ لوگ ہمارے استعمال کرتے ہیں انسان ہیں تو بعد مسلمان یہ سوچ سوچنے لگے ہونا علی کبیت وہاں جانچے گے ایمان والے وزلزیل ضلع شدیدہ اور وہاں وہ جھنجھوڑ لیے گئے بڑے پیمانے پہ جھنجھوڑ جانا یعنی خوب آزمائش اور امتحان لیا اور وہ آزمائش اس لحاظ سے بھی کہ مسلمانوں کے پاس کہانی کا کچھ نہیں تھا ایک مرتبہ ایک صحابی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی بھوک کی وجہ سے برا حال ہو چکا ہے اور انہوں نے اپنے پیٹوں کے اوپر پتھر باندھ رکھے ہیں تاکہ ان کے پیٹ کے اندر جو آخریاں ہیں یہ زیادہ حرکت نہ کریں جس کی وجہ سے ان کو زیادہ تکلیف محسوس نہ ہو تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ مبارک سے اپنے کمیز کو اوپر کیا اور کہا میرے بھائی اگر تم لوگوں نے ایک پتھر کو پیٹ کے اوپر باندھا ہے تو میں نے دو پتھر اپنے پیٹ کے اوپر باندھے ہیں وہ علم اور جب کہنے لگے مناسب وہ نظین مرغن اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی یعنی اسلام کے مطابق شک تھا انہوں نے کہا ماں واد اللہ عرا نہیں کیا تھا ہم سے وعدہ اللہ اور اللہ کے رسول نے مگر وہ ایک فریب تھا ساتھ ساتھ یہ بھی ایک آزمائش پیدا ہوا وہاں <يَسْرِب> اور جب کہنے لگی ان میں سے ایک جماعت کے یسرب کے رہنے والو یسرب مدینہ کا پرانا نام تھا. اللہ مکام علیکم یہاں تمہارے لیے کوئی ٹکانے نہیں سو واپس اس کو واپس چلے جاؤنو اور مانگنے لگا فریق منهم ان میں سے ایک جماعت ان نبی سے اور وہ کہتے تھے ان نبیو تو کہ بے شک ہمارے گھر کھلے ہیں ہمارے گھروں میں کوئی ہے نہیں ہے بہانہ کرنے لگے میدان جنگ سے بھاگنے کے لیے اللہ فرماتے وما ہی ابھی آؤ اور وہ ان کے گھر کھلے ہوئے نہیں تھے ایونا اللہ فراورا یہ لوگ کچھ بھی نہیں چاہتے سوائے باندھنے کے اللہ فرماتا ہے وَلَو دخلت من اور اگر شہر میں کوئی گس آئے ان پر اس کے کناروں سے سنسلفنا تھا پھر ان سے چاہے دین سے بچننا علادہ ہونا تو یہ اس کو مان لیں گے وَمَا تَلَبَّسُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا اور یہ دیر نہیں کریں گے اس معاملے میں مگر بہت تھوڑا سا ولقد كانوا عهد الله من قبله لا يولون الادبار یہاں اللہ تبارک و تعالی ان کا اسلام کے ساتھ جو ارضی وابستگی ہے اللہ اس کو بیان فرمانا چاہتا ہے کہ کفر کی طرف چلنے کو یہ لوگ بیر نہیں لگائیں گے لیکن اسلام کے معاملے میں ذرا سے تکلیف برداشت کرنا بھی یہ لوگ اپنے لیے مو وَلَقَدْ كَانُوا آهَدُ اللَّهَ مِن قَبْلُ اور یہ وعدے کر چکے اس سے پہلے اللہ کے ساتھ لائی ودبار کے وہ پھیر پھیر کے نہیں بانگیں گے وکان احد اللہ اور اللہ کے قرار کے پوچھ ہوگی ان سے قل کچھ فائدہ نہیں دے گا تم کو یہاں سے بھاگنا ان فرور تم من الموت اگر تم بھاگو گے مرنے سے اول قطرے یا مارے جانے سے اور پھر بھی پھل نہیں پاؤ گے مگر تھوڑے دنوں کی کتنا زندہ رہوگے کل کہہ دیجیے منزل یا من کون ہے وہ جو تم کو بچائے گا اللہ سے ان اور وہ چاہے تم پر برائی اور یا اگر وہ چاہے تمہارے لیے خوشحالی ولا يجدون لهم من دون اور نہ پائیں گے وہ اپنی لیے اللہ کے سوا کسی کو حمایتی ولا اور نہ کسی کو مددگار کو خوب معلوم ہے وہ لوگ جو روکنے والے تم میں سے اور وہ جو کہہ رہے تھے اپنے بڑیوں سے حنم کے چلے آؤ ہمارے طرفہ اور یہ لڑائی میں نہیں آتے مگر بہت کم کبھی کبھار وجہ اشن یہ تمہارے معاملے میں بخل سے کام لیتے ہیں. فَإذا الخوف پھر جب آئے ان پر ڈر آئے تو, تو آپ دیکھو گے ان کو کہ یہ پھر آپ کی طرف دیکھ رہے ہوں گے اور تو دور آم کہ ان کی آنکھیں ایسی پھر رہی ہوگی کل لدیو شالی مہر موت جیسے وہ شخص کہ جس پر موت کی بے ہوشی ہوگی ہو گئی ہو الخوف پھر جب جاتا رہے ان پر سے ڈر سلحم تو چھڑ پڑے تم پر بے حید اپنے زبانوں سے اشر خیر یہ لوگ خیر کے معاملے میں بلائیوں کے معاملے میں بہت سے کام لیتے ہیں یؤمنو یہی وہ لوگ ہی جو ایمان نہیں لائے اعمال ہوں اللہ نے ان کے چھوٹے موٹے جو امال ہے ہیں وہ بھی ضائع کر دیے نظب اور یہ سب کچھ اللہ پر بڑا آسان ہے اللہ پر متاب سمجھتے ہیں کہ فوجی کو کی نہیں دیری گئی اور اگر آجے جائے وہ فوجی تو یہ لوگ آرزو کریں گے لو بادون کہ کاش کسی طرح ہم آباد ہونے والے ہوتے گاؤں میں دیہاتوں میں یس الیکم اور پوچھ لیا کرے تمہارے خبریں ولاؤ قانوی اور اگر ہوں یہ تمہارے اندر تو یہ لڑائی نہیں کریں گے مگر بہت توڑے جب وہ کافلے، کفار کے وہاں سے باغ ہوئے اور نہ دائیں دے گا نہ بائیں دے گا اکڑ کر کے چل پڑے ان منافقین کو پھر بھی یقین نہیں آ رہا تھا وآخر باللہ من اکیس پارے سور احزاب کی یہ کس رکو ہے یہ رکو آیت نمبر اکیس سے لے کر آیت نمبر پینتیس تک آیت نمبر 28 تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے اس رکو میں اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو اپنے انفرادی اور اجتماعی معاملات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کا حکم دیتا ہے کہ آپ کے اقوال اور آپ کے افعال اور آپ کے اعمال کو مد رکھتے ہوئے ہمیشہ اس سے رہنمائی حاصل کی جائے اور جن کاموں کے کرنے کا اللہ کے رسول نے فرمایا ہے انہیں کیا جائے اور جن کاموں سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے اس سے اپنے آپ کو باز رکھا جائے اس لیے کہ اللہ کے رسول تمہارے لیے ایک نمونہ ہے ایک سمپل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شعد ہے لقت گان یقینا ہے تمہارے لیے فی رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وط ایک بہترین نمونہ لمن کا نئی ہر اس کے لیے جو امید رکھتا ہے اللہ کی ولیومر اور آخرت کے دن کے وضکر اللہ کثیرا اور جو اللہ تبارک وطالع کو یاد کرتا ہے بہت سارا چسرت کے المؤمنون اور جب دیکھا ایمان والوں نے فریق مخالف کی فوجوں کو آلو تو بول اٹھے ہاضا ما الله رسول یہ وہی ہے جو وعدہ دیا تھا ہم کو اللہ نے اور اس کے رسول نے اور صدق اللہ رسول اور سچ کہا تھا اللہ اور اس کے رسول نے اور ناظاد اللہ ایمان تسلیمہ اور نہیں بڑا ان کا مدر ایمان اور اطاعت گزشتہ رکو میں ہو گزرا ہے کہ جب منافقین نے کفار کے لشکروں کو دیکھا تو پھر ان کے دلوں میں خوف پیدا ہوا اور جنگ میں آنے سے پہلے ان لوگوں نے بڑے بڑے اعلانات کر رکھے تھے اور یہ کہا تھا کہ ہم اللہ کو گواہ بناتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے ساتھ اس جنگ کے دورانیے میں ثابت ختم رہیں گے لل ادبار اور اسے پش پیر کر نہیں باغیں گے لیکن جب میدان جنگ میں یہ لوگ پہنچ گئے تو پھر ان کے دلوں کے اندر وحن بیٹھ گیا اپنے جانوں کے لالے پڑ گئے لیکن ان کے مقابلے میں جو پکے مسلمان تھے جنہوں نے اپنا حد و پیمان سچا کر دکھایا بڑے بڑے سختیوں کے وقت دین کے حمایت اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حفاظت سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے اللہ اور رسول کو جو زبان دے چکے تھے پہاڑ کی طرح اس پر جمے رہے ان میں سے کچھ تو وہ ہے جو اپنی ذمہ داری پورا کر چکے یعنی جہاد میں انہوں نے جان دے دی شہید ہوئے جیسے بدر میں خود میں اور کچھ وہ ہے کہ جو انتظار میں ہے کہ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے حاوائے کرام پر کوئی ایسا مشکل گڑی آئے گی تو وہ اپنے جان کے بازی لگانے سے بھی باز نہیں آئیں گے تو اللہ و ان مسلمانوں کی تعریف فرماتا ہے کہ جب انہوں نے اپنے سے کئی گنا زیادہ طاقتور اور زیادہ فوش کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ہم سے اللہ اور اللہ کے رسول نے سچ کہا تھا کہ بے ایمان لانے کے بعد یوں ہی نہیں رہنے دیے جاؤ گے بلکہ تمہارا امتحان ہوگا اور اس امتحان میں تمہاری جانچ ہوگی کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اپنے وابستگی کے اعلان میں اس حد تک سچے ہو اور کس حد تک اپنے ان وعدوں کو نباتی ہوجالم ایمان والوں میں کچھ مرد صدقو ما کہ انہوں نے سچا کر دکھایا جو انہوں نے عہد کیا تھا اللہ سے امین ہم بہو پھر کوئی ان میں سے وہ ہے کہ جو اپنی ذمہ داری پوری کر چکے امین ہم تذر اور بعض ان میں سے وہ ہے کہ جو انتظار میں ہیں وہاں بدلو تبدیلا اور وہ بدلے نہیں ایک ذرا بھی بدلنا یزی اللہ الفادین بین تاکہ بدلدے اللہ سچوں کو ان کے سچ کا وہ المنافقین اور تاکہ عذاب کرے منافقوں کو انشا اگر ہو جا ہے او اور یتوب یا اللہ تبارک و تعالی ان کے رجوع کر دے ان اللہ کا غفور اور فحیمہ بے اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا رحم کرنے والا ہے ورد اللہ اللہ کفرو اور اللہ نے پھیر دیا ان لوگوں کو جو من کر دے بغیر غصہ ان کے غصے کے ساتھ لم یا نالو خیرہ اور ان کے ہاتھ کچھ بھی بلائی نہیں لگی وہ تو بڑے بڑے عزم لے کر کے اٹھے تھے اور بڑے بڑے اتحاد انہوں نے قائم کیے تھے کہ اب کے بار تو ہم نے مسلمانوں کا سفایا کر کے رکھنا ہے لیکن ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں لگا کف اللہ المین القال اور اللہ کافی ہوا ایمان والوں کی طرف سے اس لڑائی میں و كان الله قديرا عزيزا اور خیر اللہ سراغر اور زبردست کہ اللہ نے محض ہوا کے ذریعے ان کے سارے عزائم اور ارادوں کو ختمیلا دیا۔ وانزل الذين ظاهرهم من اهل الكتاب من سياسيهم اور اتار دیا ان کو جو ان کے پشت پنا کے اهل کتاب میں سے من سياسيهم ان کے مضبوط قلوں سے وقذف في قلوبهم الرعب ودار في ان کے دلوں میں مسلمانوں مسلمانوں کا رعب فریقا تقتلونا کہ بعض لوگوں کو تو تم قتل کر رہے تھے وتاثرون فریقا اور کچھ لوگوں کو تم قید کر رہے تھے یہودی بنو, يهودی بنو کا ذکر ہے یہ مدینہ کے مشرق سے جانب رہتے تھے اور یہاں پر ان کا ایک مضبوط جنگ قلعہ تھا ان کے ساتھ مسلمانوں نے جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کیا ہوا تھا لیکن اس جنگ احزاب کے موقع پہ ان کا ایک تاف ابن اختب ان کو اغوا کر دیا گیا اور ان کے اس اغوا کے تحقیق کیے بغیر انہوں نے مسلمانوں پر الزام لکھا کے مشقینی مکہ کے مدد کے لیے وہ لوگ کمر بستہ ہو گئے اور آگے آئے جب اللہ تبارک و تعالی نے ان سارے فوجوں کو نامراد لٹایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اپنے اپنے پر واپس آئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے لیے اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے ہی کو دو رہے تھے کہ اتنے میں احادیث میں آتا ہے کہ حضرت علیہ وسلم تشریف لائے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ نے ہتھیار اتار دیے حالانکہ فرشتے اب تک ہتھیار بن ہے اللہ کا حکم ہے کہ بنو قریضہ پہ حملہ کیا جائے فوراً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ بنو قریضہ کی بدعاد یہودیوں پر چڑھائی ہے اور نہایت سورت کے ساتھ اسلامی فوج نے ان کے فلموں کا محاصرہ کیا چوبیس یا پچیس دن محاصرہ رہا اور بالآخر مخصورین نے پیغام بھیجے کہ بھائی ہم معاہدہ کرنا چاہتے ہیں اس معاہدے میں پھر ہوا یہ کہ انہی کی قبیلے کے ایک مسلمان شخص کو حکم یعنی منصف قرار دیا گیا کہ یہ جو فیصلہ کریں وہ ان کو بھی منظور ہوگا اور یہ مسلمانوں کو بھی منظور ہوگا وہ جن کا نام سعد ابن معاذ ہے اور یہ گزشتہ آسمانی کتابوں کے عالم بھی تھے تو انہوں نے اپنی گزشتہ آسمانی کتابوں کی روشنی میں یہ پڑھ رکھا تھا اور جانتے تھے کہ باغیوں اور آج شگموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جاتا ہے تو انہوں نے حکم دیا اور فیصلہ صدر کیا کہ ان میں سے جو جنگجور ہے ان کو تو قتل کر دیا جائے اس لیے کہ ان سے مستقبل میں بھی بغاوت کا یقین خطرہ ہے اور اس طرح سے انہوں نے وہاں سے ان لوگوں کو بے دخل کرنے کا فیصلہ فرمایا کہ جس کو مسلمانوں نے منظور کر دیا اور ظاہر بات ہے کہ ان کو بھی منظور تھا اس طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ وہ او رسکم اور تم کو وارث بنایا ان کی زمینوں کا وہ دیا اور ان کے گھروں کا وہ اموال اور ان کے اموال کا وہ ارول اور ایسے ایس زمین کا جس پر تم نے قدم بھی نہیں رکھے تھے اور ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا وہ قادر مطلف ذات۔ جس چیز کے بارے میں فیصلہ فرما دیں وہ ہو کے رہتا ہے دنیا وسی نت فتحم نہ اکیسویں پارے سورہ احزاد کے یہ چھوٹی رقو ہے یہ رکو آیت نمبر اٹھائیس سے لے کر آیت نمبر پینتیس تک کے آیتوں پر مشتمل ہے اس رکو کے آیت نمبر اکتیس سے اکیسواں پارہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اور پھر آیت نمبر بتیس سے بائیسویں پارے کی ابتدا ہوتی ہے اس سورہ مبارکہ کے بنیادی مقاصد میں سے اہم مقصد حضول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعزاز سے اور ہر ایسی چیز سے بچنے کی تاکیر ہے جس سے آپ کو تکلیف پہنچے اور آپ کے اطاعت اور رضا جوئی کے اللہ تبارک و تعالی نے احکامات ناظر فرمائے احساب احضاب کا تفصیلی واقعہ پہلے ہو گزرا ہے اس میں کفار اور منافقین کی طرف سے جو رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعضائے پہنچائی گئی ان کا ذکر اور اس کے ساتھ انجام کا بھی ذکر منافقین کا ذریعہ اور خوار ہونا اور رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر موقع پہ فاتح مند اور کامیاب ہونا یہ پہلے ذکر ہو چکا اور اس کے ساتھ ہی مومنین مخلصین جنہوں نے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور اشارے پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا اللہ تبارک و تعالی نے ان کی تعریف اور ان درجات کے درجات کا بھی تذکرہ فرمایا اس رکو میں خاص ازواج متحرات کو تعلیم دی گئی ہے کہ وہ خصوصاً اس بات کا اہتمام کریں کہ آپ کو ان کی کسی قول اور خیر سے اضا نہ پہنچے اور یہ جبھی ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و وطالع اس کے رسول کے مکمل اطاعت میں رکھ جائیں جس سے لے کے چند احکامات ازواج متحرات کو خطاب کر کے اللہ تبارک و تعالی نے اس کی وضاحت فرمائی ہے شروع آیات میں جو ازواج متحرات کو طلاق لینے کا اختیار دینا مذکور ہے اس کا ایک یا چند واقعات ہیں جو ازواج متحرات کی طرف سے پیش آئے جو رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے خلاف تھے جن سے بلا پست اور اختیار رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی تھی ان واقعات میں سے ایک واقعہ وہ ہے جو صحیح مسلم وغیرہ میں حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روایت سے کہ حوالے سے مفصل مذکور ہے میںزواج متحرات نے جمع ہو کر رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا مطالبہ کیا کہ ان کا نا نفقہ بڑھایا جائے تفسیر بحر محیط میں ابو خیان نے اس کی پوری تشریح بیان فرمائی ہے کہ غز و کے بعد بنو نذیر پھر بنو قریضہ کی فتوحات اور اموال غنیمت کی تقسیم نے عام مسلمانوں میں ایک گنا مالی خوشحالی پیدا کر دی تھی حضرا متحرات کو اس وقت یہ خیال ہوا کہ ان کے اموال غنیمت میں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا حصہ رکھا ہوگا اس لیے انہوں نے جمع ہو کر عرض کیا کسرا اور کیسر کی بیویاں طرح طرح کے زیورات اور قیمتی لباسوں میں ملبوس ہے اور ان کے خدمت کی خدمت کے لیے کنیزیں ہیں اور ہمارا حال یہ ہے کہ فقر اور فقہ ہی ہم دیکھ رہے ہیں اس لیے ہمارے نام نقطے میں آپ کچھ اضافہ فرما دیجیے کچھ وفاق فرما دیجیے رسول نگر کریم سر وسلم نے اپنے ازواج متحرات کی طرف سے یہ مطالبہ سنا کہ ان کے ساتھ وہ معاملہ کیا جائے جو بادشاہوں اور دنیا داروں میں ہوتا ہے تو آپ کو ان سے بہت زیادہ رنج ہوا کہ انہوں نے گرانے نبوت کی قدر نہ پہچانی ازواج متحرات کو اس کا خیال نہ تھا کہ اس سے آپ کو اضافہ پہنچے گی عام مسلمانوں میں مالی وسط دیکھ کر اپنی بیوی وسط کا خیال دل میں آ تھا چنانچہ مفصری نے وضاحت کی ہے کہ اس واقعہ کو حز و احزاب کے واقعہ کے بعد کرنے سے یہ بھی دائید ہوتی ہے کہ ازوانات کا یہ مطالبہ تعداد کے لیے نہیں تھا بلکہ یہ مطالبہ جو ہے یہ مالی خوشحالی کے لیے تھا حضور نبی کریم سے فرمایا کہ اگر تم دنیا ہی چاہتے ہو تو پھر آئیے ہم میرے بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں لیکن تم اگر اللہ کے رسول اور اللہ کو آخرت کو چاہتے ہو تو پھر تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ تبارک و تعالی نے جو آخرت میں فائدے رکھے ہیں اس کو پیش نظر رکھنا ہوگا تو ازوا کے متحرات نے پھر اپنے اس رائے سے اپنے اس مطالبے سے انہوں نے دستبرداری اختیار کی اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ چاہیے اللہ کا رسول چاہیے اور ہمیں اپنا آخرت چاہیے جناج اللہ تبارک ہے یا کا اشاعت اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل ازواجی کا آپ فرما دیجیے اپنی بیویوں سے ان گن الحیات الدنیا اگر تم لوگ چاہتی ہو دنیا کی زندگی وزینہ اور یہاں کے زیب و زینت فتح سو آؤ امت حکمنا میں کچھ فائدے کا سامان دیتا ہوں تمہیں وہ اسر حکم نصر جمیلا اور میں تمہیں رسوت کر لیتا ہوں بہت اچھے طریقے سے روست کرنا ان کن تن اللہ و رسولہ اور اگر تم چاہتی ہو اللہ کو اور اس کے رسول کو پچھلی آخرت کے گھر کو عبد المحسنہ تمن کن اجر نظیمہ تو اللہ نے ان کے لیے جو تم سے نیکی پر ہے ان کے لیے بہت بڑا اجر تیار رکھا ہے یا نسا النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں مَن, من یہ جو کوئی آئے تم میں سے کھلی بھی حیائی کے ساتھ تو نہ کیا نظر یسیرا اور یہ اللہ تبارک وطالعہ کے لیے بڑا ہی آسان ہے اس لیے کہ اذاج متحرات کا مقام بہت بڑا ہے انہوں نے مثال بننا ہوتا ہے لہذا ان کے مقام کا خاص طور پہ ان کو خیال رکھنا ہوتا ہے کہ اگر وہ نیکی کا کام کریں گے تو ان کو دوسری خواتین مسلمان کہہ کر وہ بھی نیک کام کریں گی تو اس طرح ان کو خود اپنے نیکی کے کام کرنے کا بھی اجر ملے گا اور دوسروں کو ترغیب کا ذریعہ بننے کا بھی اللہ ان کو عطا فرمائے گا لیکن خدا نخواستہ اگر وہ کوئی ایسا طرز عمل اختیار کریں کہ جس سے اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچتی ہو تو ایک یہ خود بھی اس عمل کی وجہ سے اللہ تبارک کو اطاطا کہ ہاں ناپسندیدہ قرار پائے گی اور دوسرا ان کو ہی دیکھتے ہی دیکھتے ہی جب دوسری خواتین بھی ان ان نقالی کریں گے تو گویا وہ اس عمل کے لیے دوسروں کے سامنے بھی تبلیغ کا ذریعہ بنتی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احساس ہے آپ سے کہ جس شخص نے کسی کو اچھے کام کی طرف راغب کیا اور اس نے اس کے کہنے پر وہ اچھا کام کیا تو اللہ اس راغب کرنے والے کو بھی اتنا ہی عطا فرماتا ہے جتنا کہ اس کام کرنے والے کو اور جس نے کسی کو برائی کی طرف راغب کیا تو اس برائی کی طرف راغب کرنے والے کو بھی اللہ تبارک و تعالی کہ ہاں اتنی ہی سزا اور فضیحت ہوگی اس کی جتنے کہ خود اس برائی کرنے والے کی یہاں پہ اکیسواں پارہ اپنے اختتام کو پہنچا وہ آخر تعوانہ اعوذ باللہ من بسم اللہ الرحمن روحن روحنی رزقا میں سور احزاب کے یہ چھوٹے رکو کے دوسرا حصہ ہے جو کہ بائیسویں پارے کے, باعث کے آیاتوں مشتمل ہے اس رکو کا پہلا حصہ اکیسویں پارے کے آخری آیاتوں پر مشتمل تھا اور اب یہ دوسرا حصہ بائیسویں پارے کے ابتدائی آیاتوں پر مشتمل ہے اور یہ آیاتیں آیت نمبر اکتیس سے لے کر آیت نمبر تینتیس تک کے ہیں ان آیاتوں میں اللہ تبارک و کو نے متحرات ہی کا تذکرہ فرمایا ہے جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاشی خوشحالی کے لیے درخواست کی تھی اللہ تبارک و تعالی نے ان کو تاکید فرمائی کہ اللہ کے رسول سے ایسے باتوں کی فہمائش نہ کرو جو اللہ کے رسول کے لیے تکلیف کا باعث ہو اضا کا باعث ہو اس لیے کہ امہات المومنین اللہ کے رسول کے طرح امت کے مسلمان خواتین کے لیے رول ماڈل ہے اور اللہ تبارک و تعالی ان سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں کہ تمہاری حیثیت اور مرتبہ عام خواتین کی طرح نہیں ہے بلکہ اللہ نے تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا جو شرف عطا فرمایا ہے اس کی وجہ سے تمہیں ایک خاص امتیازی مقام حاصل ہے اور رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تمہیں بھی امت کے لیے ایک نمونہ بننا ہے چنانچہ انہیں ان کے مقام اور مرتبہ آگاہ کر کے انہیں کچھ ہدایات دی گئی ہے ان آیاتوں میں ان آیاتوں میں گو کے مخاطب ازواج متحرات ہے جنہیں امہات المنین قرار دیا گیا ہے لیکن انداز بیان سے صاف واضح ہے یہ مقصد پورا امت مسلمہ کی خواتین کو سمجھانا اور متنوع کرنا ہے اس لیے یہ ہدایات اور نصیحتیں تمام مسلمان عورتوں کے لیے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح عورت کے وجود کے اندر مرد کے لیے ایک کشش رکھا ہے اور یہ اس دنیا کائنات کے نظام چلانے کے لیے ایک ذریعہ ہے اس کے حفاظت کی حفاظت کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی نے خصوصی ہدایات دی ہے تاکہ کوئی مرد عورت کے لیے اور کوئی عورت مرد کے لیے فٹنے کا باعث نہ بنے اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے خواتین کے آواز میں بھی فطری طور پر دلکشی نرمی اور نزاکت رکھی ہے جو مردوں کو اپنے طرف متوجہ کرتی ہے اسی بنا پر آواز کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی نے ہدایات دی ہے کہ اگر ضرورت کے موقع پہ مسلم خواتین کو مردوں سے گفتگو کرنے کی نوبت آئے تو وہ قسطن ایسا لب و لہجہ اختیار کریں جس میں مقصد کا بیان کرنا واضح ہو اور اس میں کوئی نرمی اور لطافت کا پہلو نمایاں نہ ہو جس سے دلوں میں بیماری رکھنے والے مردوں کے دلوں میں ناپسندیدہ خواہشات اور خیالات پیدا ہو جائیں جناجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وہ مئی اقرط من کن علی اللہ کے ہی اور جو کوئی تم میں سے اطاعت اختیار کریں گے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اور اچھا صالح کریں گے ہم ان کو اجر دیں گے کریمہ اور ہم نے تیار رکھی ہے ان کے لیے عزت کا رزق یعنی بے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویو لسطنہ نہیں ہو تم کا من جسے ہر کوئی عورت انہیں اگر تم تقور اختیار کرو فلا تخذانہ بالقول سو بات کو کرتے ہوئے نرم لہجہ اختیار نہ کرو حیات بس تاکہ کہیں لالچ پیدا نہ ہو جائے اس کے دل میں فی بھی ہی مرد جس کے دل, دل میں بیماری ہے وقلنا النا اولم معروفہ اور کہو معقول بات یعنی اندازی گفتگو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جو اخلاق سے گھری ہوئی ہو لیکن انداز گفتگو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے غیر مردوں کے دلوں میں کوئی ناپسندیدہ خیالات آنگڑیاں لینا شروع کر دیں وہ قر نصیبیوں اور قرار پکڑو اپنے گھروں میں ولا تبر رجنا اور نہ دکھلاتی پھرو تبر روجل جہلی دل جیسے کہ دیکھانا دستور تاب پہلے جہالت کے وقت کے خواتین تھیں گزشتہ زمانوں میں خواتین کے جاہلانہ رسموں میں سے ایک یہ بھی تھا کہ وہ اچھے زیورات اور لباس پہن کر کے غیر مردوں کے سامنے جاتی اور اپنے آپ کے طرف ان لوگوں کو متوجہ کرنے کی کوشش کرتی تو اللہ فرماتا ہے کہ اے مسلمان خواتین تمہارا اصل مسکن تو تمہارا گھر ہے لیکن اگر تمہیں ضرورت شرح کے لیے گھروں سے باہر نکلنا بھی پڑ جائے تو جاہلانہ خواتین کا جیسے طریقہ اور رویہ چال ڈھال میں نہ کرو کر وہ عقیم نسوالات اور نماز قائم رکھو وہ عطین زکات اور زکات دیتی رہو وہ عطیٰ اللہ و رسول رہو اور اجاد میں لگی رہو اللہ کے اور اس کے رسول کے ان نماید الباح بے شک اللہ تبارک تعالی یہی چاہتا ہے یو ذہبر رسق تاکہ دور کرے تم پر سے گندی باتیں اے نبی کے گھر والوں تصحیرا اور آ کے تمہیں پار کر دے مکمل طور پہ پار کرنا بس قرما اور یاد کرو مایو کن جو پڑی جاتی ہے تمہارے گھروں میں من آیات اللہ اللہ کے باتوں میں سے ود حکمت اور دانائی کے باتوں میں سے تو آیا مراد اللہ کے قرآن کے احکامات سے اور حکمت کے باتوں سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں خبیرا بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ پارک بھی خبر رکھنے والا ہے یعنی اس علیم ذات کے علم سے چھوٹی چھوٹی بات بھی پوشیدہ نہیں رہ سکتی اور نہ رکھی جا سکتی ہے دوسری جگہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم اور خبیر ہونے کو ایک دوسرے انداز سے بیان فرمایا ہے کہ اگر دو ہو تم یقین کر لو کہ تیسرا تمہارے ساتھ خدا ہے اور اگر دین ہو تم تو یقین کر لو کہ چوٹی ذات تمہارے ساتھ اللہ کی ہے یعنی اللہ تمہارے سارے اداؤں اعمال اور افعال سے آگاہ ہے جس کے سامنے تم نے اپنے ان امال کے لیے جواب دہ ہونا ہے وآخر بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقوندين والقوندات والصادقات والصابرين والصابرات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات بائیس پار یہ پانچ رکوع ہے یہ رکوع آیت نمبر پینتیس سے لے کر آیت نمبر اکتالیس تک کے آیتوں پر مشتمل ہے اس رکوع میں اللہ تبارک وطالعہ نے صحاب صحابیات کے ایک عرض کے جواب میں یہ آیات نظر فرمائی ہے جناج احادیث میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مختلف مواقع پہ صحابیات نے یہ عرض پیش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کو مخاطب فرمایا ہے اور مردوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکید اور تلقین اور احکامات دی ہے لیکن ہم خواتین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب نہیں کیا ہمیں خوف ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے کوئی عبادت کے خبول نہ ہو اور ہمیں خوف ہے کہ کہیں ہمارے اندر کوئی فساد ہی فساد نہ ہو اس قسم کے روایتیں تفسیر بغوی میں اور سنن ترمیزی میں حضرت ام عمارہ انصاریہ سے اور بعض روایت میں حضرت اسما بن کے امید سے اس طرح کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گزارشات شاک منقول ہے ان آیاتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمان عورتوں کی دلچوئی اور ان کے امان کی مقبولیت کا خصوصی طور پر ذکر فرمایا ہے جس میں ان پر یہ بات کو واضح کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں مقبولیت اور فضیلت کا مدار اعمال صالحہ اور اللہ تبارک و تعالی کی کتاب پر ہے اور اس میں مرد اور عورت میں کوئی امتیاز نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی کا اشار ہے ان المسلمین مسلمات یقیناً مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ولمین والمؤمنات اور ایمان والے مرد اور ایمان والے عورتیں ولقانتی اول اور اللہ کے بندگی کرنے والے مرد اور اللہ کی بندگی کرنے والے عورتیں وصادقین او سعودقات سچے مرد اور سچے خواتین و والصابرات صادرات اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والے عورتیں ولاحا شین اور اللہ کے حضور عاجزی اختیار کرنے والے مرد اور عاجزی اختیار کرنے والے عورتیں ولمتقین والمتصدقات اور راہ خدا میں خراب کرنے والے صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والے عورتیں وسو ذین اور اللہ کے حکم کے مطابق روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والے عورتیں ولحافین فروج اور وہ جو حفاظت کرتے ہیں اپنے عصمتوں کے مرد والحافظات اور اسی طرح کے عورتیں وزا کے لیے نل اور اللہ کو یاد کرنے والی کثرت کے ساتھ ایسے عورتیں مرد وزا کے اور اسی قسم کے عورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ دہما پھر اجرا عظیمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیسوں کے بخشش اور اپنے طرف سے عجر عظیم رکھا ہوا ہے تو اس آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان خواتین کو بھی مخاطب فرمایا ہے مبارکہ کے شروع میں یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ سورہ احزاب میں زیادہ تر وہ احکام ہیں جن کا تعلق رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعظیم محبت اور مکمل اطلاع سے ہے یہ آپ کو کسی قسم کی اضاف اور تکلیف پہنچانے کے ممانعات سے ہے آنے والے آیاتوں میں اسی سلسلے کے چند واقعات اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائے ہیں جن کی وضاحت احادیث میں ہیں ایک واقعہ یہ منقول ہے کہ حضرت یہ کسی شخص کے غلام کے زمانۂ جاہلیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اوکاز کے بازار سے خرید لیا تھا ابھی عمر بھی کم تھی آپ نے خریدنے کے بعد ان کو آزاد کر کے یہ شرف پہشا کہ عرب کے عام رواج کے مطابق ان کو اپنا منہ بولا بیٹھا بنا لیا اور ان کی پرورش فرمائی مکہ مکرمہ میں ان کو زید ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے پکارا جاتا تھا قرآن کریم نے اس سلسلے میں وہ آیات ناز سورہ مبارکہ میں پہلے ذکر ہو چکی ہے بدھ روحے کہ ان کو ان کے والدین کے ان کو زید نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چھوڑ دیا اور ان کے والد حارثہ منسوخ ان کو کرنا شروع کیا پوری پرانی مجید میں امبیا علیہ اللہ کے سوا کسی بڑے سے بڑے صحابی کا بھی نام ذکر نہیں کیا گیا بجز حضرت زید نے اس کی, کی حکمت بعد حضرت نے یہی بیان کی ہے کہ ان کی نسبت نسبت بلدیت کو بحکم قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قطع کیا گیا تو ان کے لیے ایک بہت بڑی اعزاز سے محروم ہو گئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بدل اس طرح کر دیا کہ قرآن میں ان کا نام لے کر کے ان کا تذکرہ فرمایا اور مجید ایک لفظ ہونے کی حیثیت سے اس کے ہر لفظ پر حسب وعدہ حدیث دس نیکیاں نامہ اعمان میں لکھی جاتی ہے ان کا نام جب قرآن مجید میں پڑھا جائے تو صرف ان کا نام لینے پر تیس نیکیاں ملتی ہے رسور نبی کریم صدم بھی ان کا اکرام فرماتے تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہے کہ آپ نے جب کبھی کسی لشکر میں ان کو بیچا تو امیری لشکر انہی کو بنایا تفصیل ابن کثیر میں حافظ ماج الدین ابن کثیر اس کی تفصیل بیان کی ہے واقعہ یہ ہوا جس کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس کیا کہ بھئی ان کی شادی کر دی جائے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کے لیے پیغام بھیجا تو ان کے بہن جب ان کے بارے میں سنا تو انکار کیا جب انکار کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اس انکار کے بارے میں علم ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر دل برداشتہ ہو گئے ناراض ہو گئے اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیاتیں نظر فرمائی اس میں یہ وضاحت ہے کہ جب اللہ کا رسول کسی معاملہ میں فیصلہ فرماتے تو پھر کسی مسلمان کے یہ شانہ نشان بات نہیں ہے اور کسی مسلمان کو یہ بات ذیب نہیں دیتی کہ وہ اللہ کے رسول کے خلاف اپنی مرضی کو مقدم جانے جب یہ آیات حضرت زینب بن تجخص اور ان کی بہن سنا تو اپنے انکار سے بعد آ اور نکاح پر راضی ہو گئے چنانچہ یہ نکاح کر دیا گیا اور ان کا مہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طرف سے ادا کیا جو دس دینار صرف جو تقریباً چار تولہ سونا ہوتا ہے اور ساٹھ درہم جس کے تقریباً اٹھارہ تولہ چاندی ہوتی ہے اور ایک بار بردی کا جانور اور ایک رنانا جوڑا اور کچھ آٹا جو تقریباً پچاس سیر کے برابر ہے اور کچھ کھجورے یہ ہزون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے طرف سے عطا کی تفسیر ابن کثیر وغیرہ نے اسی طرح کے دو واقعے اور بھی نقل کی ہیں ان میں بھی یہ مذکور ہے کہ آیات مذکورہ ان واقعات کے متعلق نازل ہوئی ان میں سے ایک واقعہ حضرت جلیدید کا واقعہ ہے کہ ان کا رشتہ ایک انصاری صحابی کی لڑکی سے کرنا چاہا تو اس انصاری اور ان کے گھر والوں نے اس رشتے اور نکاح سے انکار کر دیا جب یہ آیت نازل ہوئی تو سب راضی ہو گئے اور نکاح کر دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے وسط رضو کی دعا فرمائی صحابہ کرام کا بیان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے گھر میں ایسے برکت پیدا فرما دی کہ مدینہ طیبہ کے گھروں میں سب سے زیادہ اجالا اور بڑا حرج والا گھر جلدیب کا گھر تھا بعد میں حضرت جلد بیب ایک جہاد میں شہید ہو گئے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تجہیز اور تقسیم اپنے دستے مبارک سے فرمائی جی اللہ تبارک و تعالیٰ کا احساس ہے کہ وما ولا اور یہ کام نہیں ہے کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کا رسول ہوں کہ جب کسی معاملے میں فیصلہ کر دے اللہ اور اس کا رسول خیارت امرحم یہ کہ ان کو پھر رہے ہے اختیار اپنے اس معاملے میں یعنی جب کسی معاملے میں اللہ کا حکم موجود ہو اللہ کے رسول کا فرمان موجود ہو تو وہاں مسلمان کی یہ شان نہیں ہے چاہے وہ مسلمان مرد ہو یا عورت کہ وہ اللہ کے حکم اور اللہ کے رسول کے فرمان کو ایک طرف کر کے اپنی مرضی کو مقدم کرے کسی بھی معاملے میں عاماص اللہ و رسول اور جس نے بھی نہ فرمانے کی اللہ کے اور اس کے رسول کی فقط اللہ مبینہ سو یقیناً وہ گمراہ ہوا برا شریف گمراہ ہونا یعنی اس نقصان کر غلطی وہ استقول <لِلَّذِي> اور جب آپ کہنے لگے اس شخص سے انعام اللہ علیہ جس پر اللہ نے انعام کیا تھا وہ انعام تعلیہ ہی اور آپ نے بھی احسان کیا تھا کا روجک کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رہنے دو یہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ شادی ہو گئی کو چار سال گزرا ان کے آپس میں نباہ نہ ہو سکی بات اللہ کے رسول تک آپ اللہ کے رسول نے حضرت رضی اللہ تعالیٰ کو بلا کر نصیحت کی کہ بھائی گزارا کرو آپس میں لڑائی اور جگڑے اختلافات کو اس نہ تک نہ لے کے جاؤ کہ جس کی وجہ سے تم دونوں کے درمیان تفریح ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بات یہاں پہ بیان فرمائی کہ آپ نے اللہ اور اللہ سے ڈرو وہ تخیصی نفس اور تو چپاتا تھا اپنے دل میں مل مبدی وہ چیز جس کو اللہ ظاہر کرنا چاہتا تھا وہ النَّاس اور آپ لوگوں کے خیال رکھتے تھے لوگوں سے خوف رکھتے تھے احق اور اللہ زیادہ حقدا ہے کہ جائے فلما منها پھر جب تمام کر چکا اس عورت سے اپنی غرض نہ کہا ہم نے اس کو تیرے نکاح میں دیا ل... لکیلا یقونا تاکہ نہ رہے مسلمانوں پر گناہ ان کے بارے میں جو ان کی منہ بولے بیٹوں کی بیویاں ہیں وطور جب وہ ان سے اپنے تمام اغراض کو پورا کریں وہ کا نم اللہ مفلہ اور اللہ کا حکم پورا ہو کے رہنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذہن میں ایک بات تھی کہ بھئی اگر اس خاتون کو طلاق دے دی جائے تو یقیناً کیونکہ یہ بڑے منتوں سے اس کی شادی کرائی گئی ہے خاندان کے لوگ چاہتے نہیں تھے لیکن پھر بھی شادی ہوئی تو اگر طلاق ہو جاتی ہے تو ان کی بہت زیادہ شکنی ہوگی اس لیے آپ ابا انہر ذمبہ و تالابوں کو روک رہے تھے لیکن ساتھ ہی آپ کے ذہن میں یہ بات بھی تھی کہ اگر حضرت زید اور ان کا آپس میں نباہ نہ ہو سکے اور بات طلاق تک پہنچ جائے اور طلاق وہ دیتے ہیں گزر جائے تو پھر کی پھر ان کے دل رکھنے کی خاطر ان سے نکاح کر دیا جائے گا میں ان سے نکاح کر دوں گا لیکن ساتھ ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خدشہ تھا لوگوں کی طرف سے کیونکہ اس وقت معاشرے میں لوگوں کے اندر یہ ایک رسم پائی جاتی تھی کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی کو سکی بہو کی طرح حرام سمجھتے تھے تو اگر اللہ کا رسول اس بات کا اظہار لوگوں کے سامنے کر دیتا تو لوگوں کو پرو گنڈا کرنے کا ایک موقع ہاتھ آ جاتا اس لیے اللہ کا رسول اس بات کو پوشیدہ رکھنا چاہتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس رسم کو توڑنا چاہتے ہیں لہٰذا حرض اللہ تعالیٰ انہوں نے جب اس خاتون کو طلاق دے دیا. یعنی دینے بنتے جش کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں آئیے آیات نازل فرمائے کہ ہم نے ان کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیا اور اس کے ذریعے ہم اس رسم کو ختم کرنا چاہتے ہیں جو لوگوں نے اپنے مگولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں اپنے معاشروں میں پروان چڑھا رکھے ہیں ماکانا جن نبی پر کچھ ذائقہ نہیں سیما اس بات میں فرض اللہ, لہو جو مقرر کر دی ہے اللہ نے ان کے لیے سنت اللہ فی خلو من قبل یہی دستور رہا ہے اللہ کا ان لوگوں میں جو پہلے گزرے بتانا امر اللہ قدرم مقدورہ اور ہے اللہ کا حکم مقرر ٹھہر چکا دینا بولو یبلغون رسالات اللہ جو تو چھاتے ہیں اللہ کے پیغام کو اسی سے ڈرتے ہیں وَلَا يخشون اللہ اور وہ نہیں ڈرتے کسی ایک سے بھی کفا دسیبہ اور کافی ہے اللہ کفایت کرنے والا مَا كَانَ محمد من نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے والد ولیکن رسول اللہ لیکن وہ اللہ کے رسول ہے وہ النبیین اور تعالیٰ ہر چیزوں کا علم والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی اس وضاحت کے ساتھ کہ اللہ کا حکم اٹل ہے جو بات اس کے یہاں طے ہو چکی ضرور ہو کے رہے گی پھر پیغمبر کو ایسا کرنے میں کیا مذائقہ ہے جو شریعت میں رواں ہو گیا ہے انبیاء اور رسول اللہ کے پیغام پہنچانے میں اس کے سوا کبھی کسی کا ڈر نہیں رکھا کرتے چنانچہ آپ نے بھی پیغام رسانے میں آج تک کسی چیز کی پرواہ نہیں کی نہ کسی کے کہنے سننے, کی سننے کو خیال میں رکھا ورنہ نہ آپ اس سے متاثر ہوئے پھر اس نکاح کے معاملے میں رکاوٹ کیوں ہو روشمان ذکر کثیر ہو بکرتا ہے یہ رکو آیت نمبر اکتالیس سے لے کر آیت نمبر ترپن تک کے آیتوں پر مشتمل ہے گزشتہ رکو کے آخر میں آیت نمبر چالیس میں اللہ تبارک وطالعہ کا ارشاد ہو گزرا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے والد نہیں لیکن وہ اللہ کے رسول ہے اور خاتم النبیین ہے اور اللہ تبارک وطالعہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے حضو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا اور آپ کا آخر پیغمبر ہونا آپ کے بعد کسی نبی کا دنیا میں مبعوث نہ ہونا اور ہر مدعی نبوت کا کاذب ہونا اور جھوٹا ہونا ایسا مسئلہ ہے جس پر صحابہ کرام سے لے کر آج تک ہر دور کے مسلمانوں کا اجماع اور اتفاق رہا ہے اور جن جن لوگوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رحلت کے بعد نبوت کے دعوے کیے ان کے خلاف خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کے زمانوں میں ان کے خلاف جہاد کیا گیا اور ان کی سرکوبی کے لیے افراد بھیجے گئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے آپ کے بعد کسی پیغمبر اور رسول نے نہیں آنا اسی لیے کسی دوسری رسول کے ثبوت کے لیے عقلی اختراعات اور کسی پیغمبر کی موجودگی کے لیے ان کی موجودگی کو انسانوں کا ضرورت قرار دینا اس پر مغذ کپڑے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس سلسلے میں قرآن مجید میں تقریباً ایک سو اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو سو احادیث اور اسی طرح سینکڑوں اقوال اور آثار روایات میں بڑے وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا ذکر کیا گیا ہے اس سلسلے میں ان چھوٹے چھوٹے کتابچوں سے جو بڑے پیارے ناموں کے ساتھ بازاروں میں عام کیے جاتے ہیں تاکہ مسلمانوں کے ختم نبوت کے عقیدے کو متزلزل کر دیا جائے یقیناً ان کے طرف توجہ کی ضرورت ہی نہیں ہے نہ انہیں پڑھنے کی ضرورت ہے اس لیے کہ جس چیز کے بارے میں اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ بھئی یہ کرنا ہے تو بس اس کو کرنا ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بھئی اس سے آگے نہیں جانا تو نہیں جانا ایمان اسی چیز کا نام ہے کہ اللہ کے رسول اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں پر اعتماد کیا جائے ایک مومن کے کامن مومن ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کو خط آخر سمجھے اور اس سے اگے اپنے حق گوڑوں کے دوڑانے کی کوشش نہ کرے اس رقو میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کا تذکرہ فرمایا ہے اور مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر اللہ کو یاد رکھنے کی تاکید اور ترقی کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کا شان بھی بیان کیا ہے کہ روئے زمین پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آیاتوں اللہ کے باتوں اور اللہ کے پیغمبر کے فرامین پر ایمان رکھتے ہیں اعتماد کرتے ہیں ان کا اتنا بڑا شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے بھی ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دس بدو آ رہتے ہیں کہ اللہ تو ان پہ رحم فرما دے ان کے گناہوں کو معاف فرما دے ان کو پریشانیوں سے نجات عطا فرما دے یہ اللہ کے فرشتے انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دس بدو آ رہتے ہیں چنانچہ نا کہ بھائی تعداد ہے یار وہ لوگ جو ایمان والے ہو اس گور اللہ یاد کرو اللہ کو ذکر کثیر و کثرت کے ساتھ یاد کرنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تمام عبادات کے لیے کوئی نہ کوئی وقت مقرر ہے ان کا کوئی نہ کوئی حد مقرر ہے کوئی ٹائم ٹیبل ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ایک ایسا عمل ہے کہ اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں کوئی ٹائم مقرر نہیں کوئی عادت مقرر نہیں بلکہ جس وقت بندی کو ٹیم ملے اس وقت بندی کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے اس لیے کہ ذکر جو ہے یہ تمام عبادت کا مغز ہے تمام عبادت کی بنیاد ہے وہ سب بہو اور تصدیق بیان کرو اس کی وہ صبح اور شام <تصال> <وللدی> اللہ علیکم <وزادہ> جو رحمت بیچتا ہے تم پہ و اور اس کے فرشتے اندھیروں سے اوجالے کی طرف نکالے رحیمہ اور ہے وہ ایمان والوں پر بڑا ہی مہربان اس آیا میں لفظ صلات کا ذکر ہے دوسری جگہ میں اللہ تبارک وطالعہ کا اشار ہے کہ ان نا تو سلبی یا تسلیمہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سلاد بیچ رہے ہیں بس اے ایمان والو تم بھی آپ وسلم پر سلاد بھیجو تو سولاد کی نسبت جب اللہ کی طرف ہو کہ اللہ سلاد بیچتا ہے جو اس کا معنی ہوتا ہے رحمت نازل کرتا ہے اور جب سولاد کی نسبت فرشتوں کی طرف ہو تو فرشتے از خود تو رحمتیں نہیں بیچ سکتے بلکہ وہ بندوں کے لیے اللہ سے رحمتوں اور بندوں کے گناہوں کی بخشش کے لیے اللہ سے دسبت دعا ہوتے توب اور استغفار مانگتے ہیں اور جب سولاد کی نسبت انسانوں کی طرف ہو تو اس کا مطلب ہے دعا کرنا جو ہم سولاد بیچتے ہیں درود بیچتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ کے رسول کے لیے جی یہ اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے درجے اور ان کے شان کے مطابق اپنے رحمت نظر فرما دے اور جب سولاد کے نسبت عام دوسرے مخلوقات کی طرف ہو تو اس کے معنی ہیں تسبیح بیان کرنا جیسے کہ قرآن مجیم میں <تَصْبِحَهُم> اس دنیا کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تصبیح نہ کرتے ہو لیکن تم ان کے تصبیح کو نہیں سمجھتے ہو تو سولاد کے یہ معنی ہے کہ سولاد جب یہ کہا جائے کہ اللہ درود بیچتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ بھی اللہ مسلح پڑھتا ہے اس لیے کہ اللہ مسلح کا مانا ہے کہ اللہ تو رحمت فرما دے تو اللہ اس سے رحمتوں کی دعا کرتا ہے یقیناً اللہ رحمتوں کے نازل کرنے والی ذات ہے دوسروں سے رحمت مانگنے والا ذات نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہے اور یہی بات حضرت عبداللہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرغی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہے تحیتهم یوم کوہ تحیتهم ان کا تحفہ یوم قو جس دن وہ اللہ سے ملاقات کریں گے وہ ہوگا سلام اللہ کی طرف سے سب سے پہلی بات جو اپنے بندوں سے جنت میں ہوگی وہ ہوگی سلام علیکم طب تم پہ سلامتی ہو خوش رہو داخل ہو جاؤ جنت میں آگ اجرن کریما اور اللہ نے تیار کیا ہے ان کے لیے بڑا عزت بڑی عزت کا اجر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاہدن بے شک ہم نے آپ کو مبوس کیا ہے شاہدا بتانے والا و مبشرن اور خوشخبری سنانے والا و نظیرہ اور ڈرانے والا کہ آپ اللہ کے بندوں کو اللہ کے بات بتانے والے اور جو اللہ کی ان باتوں پہ عمل کرتے ہیں ان کو اللہ کے رضامندی کی خوشخبری سنانے والے اور جو اللہ کی ان باتوں آپ کے پیغام کا انکار کرتے ہیں ان کو آپ ان کے انجام بد سے ڈرانے والے ہیں وَجَعِن وَجَعِن اللہ اور آپ بلانے والے ہیں اللہ کی طرف بے ہی نہیں اسی اللہ کے حکم سے وسیرا جمنی اور آپ ایک چمکتے ہوئے چراغ ہے کہ آپ کی زندگی کا کوئی پہلو لوگوں سے پوشیدہ نہیں ہے آپ بحیثیت تاجر کو ہوں آپ بحیثیت والد کے ہوں آپ بحیثیت پڑوسی کو ہو آپ بہت ایک دوست کے ہو آپ سفر میں ہو، آپ حضر میں ہو۔ ہر حال میں آپ کی زندگی سبوں کے سامنے ایک چمکتے ہوئے چراغ کے طرح اس کا منع یہ نہیں ہے کہ آپ چراغ ہے انسان نہیں ہے روشنی ہے آپ انسان نہیں ہے آپ انسان ہی ہے لیکن آپ کی زندگی کا ہر حصہ لوگوں کے سامنے ایسے واضح ہے جیسے کہ ایک चमकते ہوئے چراغ کا حصہ جس طرح اس میں کوئی دھندلاپن نہیں ہوتا اسی طریقے سے آپ کی زندگی کا کوئی حصہ بھی ایسا نہیں ہے کوئی پہلو ایسا نہیں ہے یا آپ کے بتائے ہوئے احکامات میں اور فرامین میں جو کہ اللہ کے احکامات کی مدنی ہے کوئی حکم ایسا نہیں ہے کہ جس کے سمجھنے سے لوگ قاصر ہو وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اور آپ سُنَا خبری سنا دیجیے ایمان والوں کو لهم مِّنَ اللَّهِ فضل كَبِيرًا کی ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑی بزرگی وہ اللہ اور کہنا مت مانیے کافروں کا وَالْمُنَافِقِينَ اور مناسبوں کا وزا اور آپ درگزر کیجیے ان کے ستانے سے على اور آپ اللہ کے بھروسہ کیجیے وہ کفر بلّہ اور کافی ہے اللہ تمہارا کام بنانے والا یادین احمد اے بولو یہ ایمان والے ہوم امینا جب تم نکاح کرو مومن عورتوں سے من پھر تم طلاق دو ان کو من قبل انت مست پہلے اس سے کہ تم نے ان کو ہاتھ لگایا ہو یعنی رخصتی سے پہلے فمال حکم علیہ نمن عدت سن ہے تمہارے اوپر ان کے لیے کوئی عدت تا نہ جس کے لیے تم ان کو بٹائے رکھونا سو ان کو کچھ فائدے کی چیزیں دون سوراہن جمیلا اور ایک شخص نے نکاح کر دیا نکاح میں مہر مقرر نہیں کی گئی اور رختی سے پہلے پہلے وہ خاتون جو ہے وہ اس کو طلاق کر دیا گیا دے دیا گیا تو اس خاتون کے لئے حکم یہ ہے کہ اس کو کچھ سامان وغیرہ دیا جائے اس کے لئے عبدت گزارنا کوئی ضروری نہیں اور اس کو اجازت دی جائے کہ وہ تو جگہ پہ اپنا نکاح کر دے یا ایوہن نبی و اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّا اَحْلَلْنَا لَكَ اَزْوَاجَكَ اللَّاتِ آتَئِتَ عُجُورَهُنْ بے شک ہم نے حلال کر رکھے ہیں آپ کے لیے آپ کی وہ بیویاں آتے تو جن کو تو نے مہر دے رکھا ہے بما ملک یمین کا اور وہ جو تیرے دائیں ہاتھ کی ملکیت مما وہ افا اللہ علیہ کا جو اللہ تبارک و تعالی نے بطور غنیمت کے آپ کو عطا کی ہے اس جملے میں یہ جو ایک بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ آتے تو جس کو تون نے مہر دے رکھا ہے تو نکاح کے اندر تین چیزیں بنیادی طور پہ فرض ہیں یا شرائط ہیں. ایک یہ کہ میاں بیوی دونوں راضی ہو دوسرا یہ کہ ان کے اس نکاح کی رضامندی پر دو گواہ موجود ہو اور تیسری یہ کہ انہوں نے اس رضامندی اور نکاح پر دورانی میں مہر مقرر کی ہو مہر کے بغیر نکاح فاسد ہو جاتا ہے اور اگر کسی نے مہر نہیں رکھا تو خود بخود مہر مقرر ہو جائے گا اس لڑکے کے خاندان میں سے جو اس کی عمر کی ہو اس کی قابلیت کی ہو اس کی شان و شرکت کی ہو تو جتنا مہر اس کا ہے اتنا مہر کسی خود بہت مقرر ہو جائے گا اب آنے والے جو جملے ہیں ان میں ان خواتین کا ذکر ہے کہ جن خواتین کے ساتھ نکاح کرنا درست ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وہ بنا اور تیرے چاچا کی بیٹیاں وہ بناتے امات اور تیرے پھوپھیوں کی بیٹیاں وہ بنا تے اور تیرے ماموں کی بیٹیاں وہ بنا تے خولا اور تیرے خالاؤں کے وہ بیٹیاں حاضر ناماک جنہوں نے تیرے ساتھ ہجرت کی اس لیے کہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کو مسلمانوں کی علامت قرار دیا گیا تھا اور جو ہجرت نہ کریں باوجود ہجرت کے کرنے کے استطاعت رکھنے کے تو اس کو مسلمان نہیں سمجھا جاتا تھا اس لیے اللہ نے خیریت لگائی کہ خالاؤں کے جن بیٹوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے آپ کے لیے ان کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے وہ مراطنت اور ایک وہ مسلمان عورت ان محبت نفسہ اگر وہ اپنے آپ کو بخش دیں اپنے آپ کو حوالے کریں لنبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان اور نبی اگر نبی یہ چاہے ائینستان کے حقاف یہ کہ وہ اسے نکاح کریں یعنی کوئی خاتون اگر خود پیغام نکاح دے دیں اور پیغمبر کو ان کے ساتھ نکاح کی رابط ہو تو نکاح کرنے میں کوئی مظاہرہ نہیں خالص الگ یہ خاص ہے آپ کے لیے ایمان والوں کو چھوڑ کر یعنی ازواج کے بیویوں کے تعداد کے معاملے میں جو آپ کو ایک گنا آزادی اللہ نے دی ہے وہ سب دی ہے کہ چار سے زیادہ آپ بیویاں رکھیں تو اللہ نے یہاں وضاحت کر دی کہ خالص الق یہ وہ سب تعداد ازواج میں صرف آپ کے لیے ہے ایک بات جو عام طور پہ منکرین کے طرف اٹھائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے پیغمبر نے تو خود بہت ساری شادی کی اور اپنے پیروکاروں کو صرف چاندیوں کے محدود کر دیا یہ کہاں کا انصاف ہے بات یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو متعدد شادیاں فرمائیں وہ خواہش کی تسکین کے لیے نہیں تھی اگر ایسی بات ہوتی تو پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلے شادی فرمائی وہ ایک چالیس سالہ ایسے خاتون تھی کہ جس کو دو مرتبہ پہلے جس کا شوہر فوت ہو چکے تھے حضرت رضی اللہ کے دو شوہر پہلے فوت ہو چکے تھے دو ان کی ہو گئی تھی اور یہ تیسری جگہ شادی ہونی تھی عمر ان کے چالیس سال سے اوپر کا تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر خود بھی کافی زیادہ تھی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کی شادیوں کا مقصد اگر اپنے خواہش کی تسکین ہوتی تو پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ان سے شادی نہ کرتے اور پھر جب تک وہ رہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی موجودگی میں کسی دوسری خاتون سے شادی نہیں فرمائی بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ شادیوں کے کرنے کے دو پہلو ہیں ایک پہلو تو مذہبی ہے مذہبی نقطہ نظر سے اور وہ یہ کہ زیادہ شادی اس لیے فرمائیں تاکہ حضور نبی کریم صلی صلیم کی خان کی زندگی کے جو مسائل ہے وہ کوئی ایک بھی ان میں سیرے نہ جائے اور وہ امت کے خواتین مسلمانوں تک پہنچائے ایک تو یہ ہے اور دوسرا سیاسی ہے اور وہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف خاندانوں سے ہی شادی کی اور مصر یہ تھا کہ ان کے ساتھ شاکنگ کرنے کی وجہ سے ان تک پیغام کے پہنچانے میں اور پیغام کے بیچنے میں ایک بنا آسانی رہے کی. اسی لیے کہ رشتے قائم ہو جائیں گے اور رشتے کی بنیاد پر وہ لوگ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بہت زیادہ کیونکہ قبائلی نظام تھا اس لیے وہ لوگ بہت زیادہ خیال کیا کرتے تھے قدالم نامہ فروغ علیہم یقیناً ہم کو معلوم ہے جو مقرر کر دیا ہم نے ان پر في ازواج ہم ان کی بیویوں کے حقوق کے بارے میں خرج تاکہ آپ پر کچھ تنگی نہ ہو اور اللہ, اللہ تبارک و تعالی بچنے والا مہربان ترجیح منتشا تو اپنے پاس جگہ دے ان میں سے جن کو چاہیں من منتشا اور ترجی من امین ہن ان میں سے جس کو چاہے آپ اپنے سے دور رکھیں وہ تو اللہ کا منتشا اور جس کو آپ چاہیں ان کو اپنے قریب رکھیں یعنی آپ کو جہاں متعدد شادیوں کے اللہ تبارک کو تعانے کی اجازت دی وہاں یہ بھی آپ کو رخت تھی کہ آپ جن کو چاہیں ان کو زیادہ اپنے قریب رکھیں اور حضور نبی کردیم سرم کی چاہت یہ تھی جازواج متحرات میں آپ خرد عائشہ ربی اللہ تعالی عنہ کو زیادہ قریب رکھا کرتے تھے سفر میں بھی اور حضر میں بھی اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ ایک پڑی لکھی انتہائی ذہین ترین خاتون تھی اور اسی لیے ان کے روایت, روایت کرو جو ہے ان کی تعداد تین ہزار سے زیادہ ہے اور فلا جنا کا اور جس کو جو چاہے کہ تو ان, میں سے ان کو کنارہ کر دے تو فلاں جناح علیک اس معاملے میں بھی آپ کوئی گناہ نہیں زال ادنا اس میں زیادہ قرب یہ کہ ٹھنڈی رہیں ان کے وہ غم زدہ بھی نہ اور راضی بما ماں آتے اس پر تو نے اور اللہ خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہیں اللہ علی من اور اللہ تبارک و تعالی سب کو جانے والا تحم اللہ والا من, بعض ولا ان تبدل بهن من ازواج یہ آیات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی پابندی لگائی کہ جو شادیاں آپ نے اللہ کی اجازت سے رفت سے کی وہ خواتین اس معیار پر پورا اتری کہ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اجازت دی تھی اب اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں یہ وضاحت فرما دی کہ اب ان کے بعد آپ کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ آپ ان کو تبدیل کر دیں یا ان کے علاوہ اوروں سے بھی شادیاں فرما دیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ممانیات فرمائیں جیسے کہ مسلمانوں کے لیے ممانعات ہے کہ وہ بھی چار سے زیادہ شادی نہ کریں جب تک وہ چار آخر میں موجود ہیں ہاں اگر ان میں چونکہ فوت ہو جائے تو اس کی جگہ پر کرنے کے لیے دوسری کی شادی کی جا سکتی ہے لیکن یہ اس صورت میں کہ جب وہ تمام بیویوں کا حقوق یکساں پورا کر سکتا ہو اور اگر وہ تمام کے حقوق پورا نہ کر سکتا ہو تو پھر اس بات کی شریعت اجازت نہیں دیتا کہ وہ معذ نام کمانے کے لیے متعدد شادیاں کر جائیں خدال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے آپ نے فرمایا کہ جس نے ایک سے زیادہ شادیاں کی اور پھر ان میں انصاف نہ کیا تو قیامت کے دن وہ اللہ کے حضور اس حال میں آئے گا کہ اس کے جسم کا ایک حصہ خوش ہو چکا ہوگا خشک ہو چکا ہوگا جو اس کی اپنے بیویوں کے درمیان انصاف نہ کرنے کی علامت ہوگی لا, يحلو لا خالا نہیں ہے عورتیں من بعد و اس کے بعد ولا انتبدل بهم ارمے یہ کہ آپ ان کو کسی دوسری کے ساتھ بدل دیں من ازواجن خواتین میں سے ولو اعجبك حسنهم اگرچہ آپ کو ان کا حسن تاجب مرے الا ما ملكت يمين ہو ہاں مگر جو مال ہے آپ کے دائیں ہاتھ کا یعنی لونڈیاں اگر آپ کے اپ کے میں آئے تو اس کی جگہ پر وکن الله ولا كل شيء رقيبه اللہ تبارک و تن چیز پہ نگہبان یہ اشارہ بات کی وضاحت فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس مقصد کے لیے آپ کو متعدد شادی کرنے کی اجازت دے رکھی تھی وہ مقصد یہ تھا کہ آپ کے زندگی کی پوشیدہ جو مسائل ہے سفر کے قدر کے گھر کے وہ تمام امت کے خواتین تک پہنچائے اور پہنچانے کے لیے اسباب بن جائیں وہ متحرات نے پوری کی معلوم یہ ہوا کہ ازواج متحرات اس معیار کے اعلی درجے کی خواتین ہے کہ جن, کو جن کے بارے میں اللہ نے یہ آیات نہ دل فرمائی اور آپ پہ پابندی لگا دی کہ ان کو بدلنا نہیں ہے اب. ان کو رکھنا ہے الحمد للہ رب بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إنا ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانفشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذن النبي فيستحي منكم والله لا بائیس پارے سورہ احزاد کے یہ ساتواں رکو ہے یہ رکو آیت نمبر 53 سے لے کر آیت نمبر انسٹھ تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے یہ رکو معاشرتی آداب کے متعلق جو مسائل ہے ان کے بارے میں انتہائی اہمیت کا خامل ہے اس رکو کے آیاتوں میں اللہ تبارک وطالعہ نے اسلام معاشرت کے چن آداب اور احکامات تاکید کے ساتھ بیان فرمائے ہیں جس کا تعلق سابقہ آیات سے بھی ہے جو آداب ان آیات میں تلغیم کیے گئے وہ ابتدا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان اور آپ کے آزواز کے بارے میں نازل ہوئے ہیں اگرچہ یہ حکم صرف آپ کے ذات کے ساتھ محسوس نہیں ہے پہلا حکم یہ ہے اے وہ لوگو جو ایمان والے ہو داخل نہ ہو جائے کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جب تک کہ تمہیں اجازت نہ دی جائے اور جب تمہیں اجازت دی جائے کانا کھانے کے لیے تو پھر برتنوں کی طرف دیکھتے نہ رہ جاؤ جب کھانا کھا چکو کھانے کے لیے تمہیں دعوت دی جائے تو گھر میں داخل ہو جاؤ اور جب کھانا کھا چکو تو پھر نکلنے کیا کرو اور باتوں میں لگ کر وقت ضائع نہ کرو اس میں دعوت توام اور مہمانے کے متعلق تین احکامات اللہ نے بائن فرمائے اور یہ احکامات سارے مسلمانوں کے لیے عام ہیں مگر چونکہ سبب نزول خاص واقعات ہیں جو حضول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان میں ہوا اس لیے عنوان میں بیوت النبی کا ذکر فرمایا گیا ہے دوسرا ادب یہ ہے کہ جب داخل ہونے کی اجازت بلکہ کانا کھانے کی دعوت بھی ہو تو وقت سے پہلے آ کر کانا تیار ہونے کے انتظار نہ بیٹھو جیسے کہ آیات میں ہیں کہ خیر ناظرین انا نظر کمانا یہاں پہ منتظر کے ہیں اور اس آیات میں یہ وضاحت کی گئی ہے کہ برتنوں کو دیکھتے ہوئے انتظار کرتے ہوئے پہلے سے آ کر کے نہ بیٹھ جایا کرو تیسری عدد یہ ہے کہ کانے سے فارغ ہو جاؤ تو اپنے اپنے کاموں میں منتشر ہو جاؤ دعوت کے گھر میں باہم باتیں کر کے جم کر بیٹھے رہنا یہ مناسب نہیں ہے یہ عام حالت میں ہے جہاں آدت مہمانوں کا کھانا کھانے کے بعد دیر تک بیٹھے رہنا میزبان کے لیے باعثی تکلیف نہ ہو خواہ خواہ اس لیے کہ وہ فارغ ہو کر اپنے دوسرے کاموں میں لگنا چاہتا ہے یا اس لیے کہ ان کو فارغ کر کے دوسرے مہمانوں کو کھانا کھلانا مقصول ہو اور جہاں حالات اور عادت سے یہ معلوم ہو کہ کھانا کھانے کے بعد مہمانوں کا دیر تک باہمی باتوں میں مشغول رہنا میزبان کے لیے موجود تکلیف نہیں ہے وہ اس سے مستثنا ہوگا جیسے کہ آج کل کی پارٹیوں میں اور دعوتوں میں ایک رواج ہے سنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احراج ہے یا مت جاؤ نبی کے گھر میں لکم مگر یہ کہ جو تم کو اجازت دی جائے یا تمہیں حکم دیا جائے اللہ تو آمن کھانا کھانے کے لیے غیر ناظرین انا ہو کہ نہ دیکھنے والے ہو ان کے برتنوں کی طرف یا نہ انتظار میں بیٹھے رہو ان کے برتنوں کو دیکھتے ہوئے وہ لیکن ایزا تو لیکن جب تم کو دعوت دی جائے فتح تب جاؤ فزاد اہم پر جب گانا کھا چکو فانتشرو چلے جاؤ وہ لسیم علیہ حدیث اور آپس میں جی لگا کر باتوں میں مت بیٹھ جائے کرو نبی <بِيه> تمہارے اس طرز عمل سے اعضا پہنچتی ہے تکلیف پہنچتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منکم پھر وہ تم سے شرماتا ہے یعنی تم سے کہہ بھی نہیں سکتا کہ بے چلے لیکن و اللہ علیہ من حق اور اللہ تبارک کو تعالیٰ حق بات کے اظہار سے نہیں شرماتا لہٰذا اللہ نے بتا دیا اگلا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ وہ اعضا س اور جب مانگنے جاؤ بیویوں سے کچھ متان سامان وغیرہ تو فس الم ور احجاب تو مانگ لو ان کو ان سے پردے کے باہر سے ذالکم اطحار لقلوبکم یہ بات زیادہ پاکیزگی کے باعث سے تمہاری دلوں کے لیے بھی وہلوب اور ان کے دلوں کے لیے بھی وہ ماکان الکم انتوزو رسول اللہ اور تمہیں اس بات کا حق نہیں پہنچتا کہ تم اللہ کے رسول کو ازیت پہنچاؤ کے ہو از ہو اور نہ تمہیں اس بات کی اجازت ہے کہ تم نکاح کرو ان کی بیویوں سے ممباد ہی ابدا ان کے بعد کبھی بھی ان نظر نہ ان کا عظیمہ بے شک تمہاری یہ باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم ہاں بہت بڑے گنا کے باعث ہے اس آیت میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے اور آداب معاشرت بتائی گئی ہیں ایک دو پردے کے بارے میں اور ان آیات کے جو نزول کے مسائل ہے یا جو اسباب ہے وہ متعدد روایات جو احادیث میں ہمیں ملتی ہیں ان میں سے ایک روایت جو ہے وہ بخاری شریف میں ہے حضرت بن مالک رضی اللہ کر عنہ اس حدیث کے روی ہے عمر اپنے خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس نیک اور بد ہر طرح کے لوگ آتے جاتے ہیں اگر آپ آزواج متحرات کو پردہ کرنے کا حکم دے دیں تو بہتر معلوم ہوتا ہے اس پر اللہ تبارک واطع نے یہ آیات حجاب نازل فرمائے ان آیات حجاب کے بارے میں چند مسائل انتہائی امور طلب ہے اور غور طلب ہے اور وہی وہ ہے کہ پردے اور حجاب سے تہارت قلوب کی اللہ تبارک و تعالی نے وجہ بیان فرمائی کہ ان سب امور کے ہوتے ہوئے ان کے تہارت قلب اور نفسانی وساو سے بچنے کے لیے یہ اللہ تبارک و تعالی نے احکامات نازل فرمایا کہ مرد اور عورت کے درمیان پردہ کرایا جائے آج کون ہے کہ جو ان عظیم لوگوں سے زیادہ پاکیزہ نفوس رکھتے ہو جو یہ دعویٰ کرے کہ ہم اصواج متحرا سے بھی زیادہ اپنے بارے میں فکرمند ہیں یا اس وقت کی جو حضور نبی کرینسوں کے گھروں میں آنے جانے والے تھے صحابہ کرام یا ان سے بھی زیادہ ہم اپنے حرک کی فکر مند ہیں اس جگہ یہ بات بہت ہی قابل نظر ہے کہ یہ بردے کے احکامات جن عورتوں اور مردوں کو دیے گئے ہیں ان میں عورتوں سے مراد ازواج متحرات ہے جن کے دلوں کو پاک اور صاف رکھنے کا اللہ تبارک و نے خود ذمہ لیا ہے جس کا ذکر اس سے پہلے کے آیات لیبا کمر ریسل بی میں آ چکا ہے دوسری طرف جو مرد مخاطب ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ہے جن میں بہوں سے حضرات کا مقام فرشتوں سے بھی ہے اب عام طور پہ لوگ جو ہے اس بات کو بنیاد بناتے ہیں کہ بھئی ہمارے اختلاط سے کچھ نہیں ہوتا اور بالکل بے باکانہ آزادی سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس لیے کہ ہماری نیتیں صاف ہے تو بھئی صحابہ کرام سے بھی زیادہ کسی کی نیت صاف ہو سکتی ہے ازواج متحرات سے بھی زیادہ کسی کی نیتیں صاف ہو سکتی ہیں لیکن ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی یہ حکم فرماتا ہے اے صحابہ کرام جب بھی تم ازواج متحرات سے کوئی چیز مانگنے کے لیے ان کے گھروں میں جاؤ تو ورا احجاب پردے کے پیچھے سے ان سے چیز مانگا کرو یہی چیز تمہارے دلوں کے پاکیزگی کا باعث ہے ان تبدو شی اور اگر تم کسی چیز کو ظاہر کر دو اور تو چپائے رکھو اپنے دلوں میں تو ان اللہ بیک الشعن علیما تصمے شک اللہ تبارک و دادا ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے اس اللہ سے کوئی بندہ اپنی کوئی بات پوشیدہ نہیں رکھ سکتے آبا کوئی گناہ نہیں ان عورتوں کے بارے میں کہ وہ اب سامنے آئیں کہ آبائہن اہن اپنے والدین کے او ابنا اہن نہ یا اپنے بیٹوں کے ولا اخوانہن اور نہ اس میں کوئی گناہ نہیں کہ وہ سامنے آئیں اپنے بھائیوں کے والے اپنا اور ان پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے سامنے آئے اپنے بہی کے بیٹوں کے یعنی بتیجوں کے سامنے والے اپنا ہننا اور اس میں کوئی گناہ نہیں کہ وہ سامنے آئے اپنے بہنوں کے بیٹوں کے سامنے والا نسائ اور کوئی گناہ نہیں کہ وہ سامنے آئے اپنے عورتوں کے سامنے یعنی مسلمان خواتین کے ساتھ اگر وہ بے باکانہ آزاد میل جوڑ رکھے تو کوئی گناہ نہیں وز امام امام اور نہ ان کے سامنے آنے میں کوئی گناہ ہے کہ جو تمہارے ہاتھ کی ملکیت ہے یعنی جو تمہارے گھروں میں تمہاری لونڈیاں ہیں یا غلام ہے اللہ اور ڈرتے رہو اللہ سے ان اللہ کا نالا کلش شہ ان شہیدہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا نگاہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز اللہ کے مشاہدے میں ہے وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے ان اللہ اکتح بے شک اللہ اور اس کے فرشتے جو سلبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ رحمت بیچتے ہیں یعنی اللہ رحمت بیچتا ہے اور فرشتے رحمتوں کے کی بیچنے کے لیے دعا کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یا وہ لوگ جو ایمان والے ہو صلو علیہ تم بھی درود بےجو ان پر یعنی اللہ کے رحمتوں کے لیے دعا کرو وہ تسلیمہ اور سلام بیجو سلام کہہ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلاد درود بیچنا اس کے بارے میں جو وضاحت ہے وہ پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلاد اور سلام بیچنے کے جو احادیث میں فضیلت آئی ہے وہ کسرت کے ساتھ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آئے اور عرض کرنے کے کیف وسلی علیہ کے رسول اللہ اے اللہ کے رسول ہم آپ پر سلاد کیسے بیچے حضور نبی کریم نے انک حمید جو درود نماز میں پڑھتے ہو یہی درود مجھ پر بھیجا کرو میرے لیے اس درود کے ذریعے دعا کر لیا کرو اور سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم پر یہ ہے کہ جو نماز بڑھتے ہو السلام علیہ نبیو و رحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ سلام ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ حاضری نصیب ہو تو وہاں براہ راست حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجا جائے کہ السلام علیہ نبی و رحمت اللہ وبرکاتہ یہ طریقہ ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بیچنے کی ہے جو احادیث سے ثابت ہے ان لذیذ بے شک وہ یہ حضول اللہ رسول جو ستاتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو لان پھر دنیا بند اخرو اللہ نے ان پہ لانت کی ہے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی اب کوئی بندہ اللہ کو کیسے ایزا پہنچا سکتا ہے خصور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرے امت کے کسی مسلمان کو ستایا تو وہ اس نے گویا مجھے ستایا اور جس نے مجھے ستایا گویا اس نے اللہ کو ستایا اور جس نے اللہ کو ستایا اللہ اس کو جہنم میں ڈال دے سایہ اسی بات کی وضاحت دی ہے بے وہ لوگ جو ازیت دیتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہلانا کر لیتا ہے دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی وہ آبد عذاب اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے فسواکن عذاب تیار رکھا ہے النوین اور وہ لوگ جو ازیت پہنچاتے ہیں مسلمان مردوں کو اور مسلمان عورتوں کو بغیر مقدس بغیر کسی گنا کے بغیر کسی وجہ کے انہوں نے گنا کیا ہی نہیں اور ان پر گناگار ہونے کا توہمر لگاتے ہیں الزام لگاتے ہیں اللہ کا ارشاد ہے تو اٹھایا انہوں نے بہت جھوٹ کا وہ اسم مبینہ اور بہت کھلا گنا الحمد للہ شب العالی رحمان رحیم یا غفور بائیس پار سر احزاب کے یہ آٹھو رقو ہے یہ رکو آیت نمبر انسٹھ سے لے کر آیت نمبر انہتر تک کے آیتوں پہ مشتمل ہے اس رکو میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے احکامات بیان فرمائے ہیں جن کا تعلق مسلمان خواتین کے ساتھ ہے ان کے معاشرتی آداب کے ساتھ ہے گزشتہ آت میں یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ ہو گزری ہے کہ مسلمانوں اپنے آپ کو اللہ کے رسول کی ایزا پہنچانے سے دور رکھو جو لوگ اللہ کے رسول کو ایزا پہنچاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت میں اس کو ملعون فرما دے گا اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالی اس کو آزادی مہم میں داخل فرما دے گا جیسے کہ آیت نمبر اٹھن میں ہو گزرا ہے اور ساتھ ہی پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جو لوگ مسلمان مردوں اور مومن عورتوں کو کیے بغیر متہم کر لیتے ہیں ان پر تہمت لگاتے ہیں یقینا یہ بھی بڑے شریح گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کا یہ طرز عمل مسلمان مردوں اور مسلمان خواتین کے ساتھ یا اللہ کے کی رسول کے لیے باعث فضا ہے تو گویا یہ بھی اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچانے والی بات ہے اس رکو میں اللہ تبارک و تعالی نے انسداد ایزا کے بارے میں کچھ احکامات بیان کرے روایت میں آتا ہے کہ مسلمان خواتین جب اپنے گھروں سے نکلتی تو آزاد اور بدقماش قسم کے منافقین اور کفار راستوں میں دیکھتے اور وہ ان پر تہمتیں لگاتے پریشان کرتے وہ آ کر کے اپنے گھروں میں بتاتی صحابہ چرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے لیکن یہ ایک ایسا سلسلہ تھا ان کو روکنے کا کہ ان کا انسداد ممکن نہیں تھا جس لیے جہاں اللہ تبارک و تعالی نے ایسے بے جان تنگ کرنے والے لوگوں کو جان بوجھ کر اس کام کے ارتکاب کرنے والوں کو ملوم قرار دیا کہ جو آزاد مسلمان خواتین کو بیجا تنگ کرتے ہیں پریشان کرتے ہیں وہاں ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے گھر سے نکلنے والی خواتین کو بھی کچھ احتیاطی تدابیر اپنانے کے تاکید اور تلقین فرمائیں اور وہ یہ کہ جب ضرورت کے لیے مسلمان خواتین اپنے گھروں سے نکلیں تو وہ بڑے چادر کو اوڑھ لیا کریں ایسی چادر کہ جس سے ان کا جسم پورا ڈانپا ہوا دکھائی دے اور ان کو معلوم ہو ایسے بدقماش قسم کے لوگوں کو نظر آنے سے کہ یہ ایک شریف خاندان اور شریف خاتون ہے لہذا وہ اپنے ان شیطانی حرکات کو قابو میں رکھیں گے اور چیر چاہ سے خود کو بات رکھنے کی کوشش کریں گے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کے متعدد احادیث سے اس بارے میں کہ ضرورت کے وقت جب مسلمان خواتین اپنے گھروں سے نکلے تو وہ بڑی چادر کو اوڑھ لیا کرے اپنی چادر کو اپنے سر پر سے لٹکا دیا کریں تاکہ ان کا وجود اسے ڈھکا رہے بعد میں وقت کے ساتھ ساتھ اس نے برقع کی صورت اختیار کی لیکن اگر برقع نہ ہو یا برقع میں کوئی مسلمان بہن ماں تنگ ہوتی ہو تو وہ بڑی چادر کو اوڑھ لیا کریں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے تفسیر ابن کسیر میں حافظ ماد الدین ابن کسیر نے جو انتہائی قابل اعتماد اور متفقن علی تفسیر میں سے اس میں ہے کہ امراللہ نساء المؤمنین اذا خرجنا من وجوتہن فی حاجتن ان یغتینا وجوہن من فوق رؤوسہن کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان مسلمانوں کی غورتوں کو حکم دیا ہے <تصالح> کہ جب وہ کسی ضرورت سے اپنے گھروں سے نکلیں تو اپنے سروں کے اوپر سے چادر لٹکا کر چہرے کو چھپا کر کے نکلا کریں چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اشارت ہے یا ایوہ النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل لئے از غاجک آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے بھی ونبوبناتک اور اپنے بیٹوں سے بھی ونسائل مؤمنین اور سارے ایمان والے خواتین سے بھی یدنین علیہن من جلاد کہ وہ اپنے سروں سے نیچے لٹکا دیا کریں اپنے بڑی چادر کو جلابیب جلباب کی جمع ہے بڑی چادر کو کہا جاتا ہے جس سے پورا وجود ڈانپا ڈامپ جا سکے ضالی کا ادنا یہ بات زیادہ مبنی بر احتیاط ہے یہ اور اپنا کہ وہ پہچانے جائیں کہ بھائی یہ مسلمان خاتون ہے فلاں زین بس ان کو ستایا نہیں جائے گا وقان الحفور رحیمہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہے بخشنے والا مہربان یعنی اس سے پہلے جو ان کو تنگ کیا گیا اور اس بارے میں اللہ نے اس قسم کے احکامات اس وقت نازن نہیں فرمائے تھے اور خواتین ایسے چادروں کے لیے بغیر گھروں سے نکلی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ غفور رحیموں سے معاف فرما دے گا اب اللہ تبارک و تعالیٰ وارننگ دیتا ہے ل علمسنا اگر بار منافق لوگ لوگین فیلو بھی مرغم اور وہ جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ اور جھوٹے خبریں اڑانے والے مدینہ مدینہ کے اندر تو ہم آپ کو ان کے پیچھے لگا دیں گے یہ اس زمانے کی بات ہے اور اب کے بار یہ ہے کہ اللہ تبارک وطالع ان کے پیچھے مسلمانوں کو لگا دیں گے ایسے رکھنے والے لوگوں کے پیچھے اللہ مسلمانوں کو لگا سو ملا پھر وہ لوگ نہیں رہنے پائیں گے تیرے ساتھ اللہ مگر توڑے دنوں کی یعنی یہ بھاگ جائیں گے پر. ملعونین ان پر پتکار ہے نما سکیف جہاں پائے جائیں یعنی اس قسم کے لوگ جو معاشرے کے اندر فساد برپا کرتے ہو امن کو سب و کرنے والے ہو اخذور ان کو پکڑا جائے اور اگر یہ جی لوگ اس قسم کے بدقماش قسم کے لوگ فساد کے دورانیے میں قتل و تال بھی کرتے ہوں تو وہ قتل و تختیلا کو مارا جائے جانوں سے مار دیا جانا یہ وارمنگ ہے اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بے گناہ پاک دامن خواتین کو چھیڑ چھاڑ کرنا اللہ کی نظر میں کتنا معیوب امر ہے سنتم و حصی لذین قبل یہی دستور پڑا آیا ہے اللہ کی طرف سے اس سے پہلے بھی غلط تبدیل اور تم نہیں پائے گا اللہ تبارک و بالا کہ اس دستور میں اس طریقے میں کوئی تبدیلی یس اس تناسو میں کفار کی طرف سے قیامت کے متعلق پوچھے جانے والے ایک سوال کا اللہ نے جواب دیا ہے گزشتہ آیاتوں میں بلکہ دو رکوات میں بڑی وضاحت کے ساتھ انسداد فواہش کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے احکامات نازل فرمائے اور اس کے مخاطب تمام مسلمان مرد اور تمام مسلمان اور مومن خواتین ہیں اور جن میں برداثر فرس ہیں کہ جس میں احتیاط کی جاتی ہے مرد اور عورت کے درمیان کہ ایک دوسروں تک ان کی رسائی کم سے کم کی جائے بغیر کسی ضرورت کی بالکل ممکن نہ ہو اس لیے کہ اس سے معاشروں کے اندر فساد برپا ہوتا ہے اللہ کی ناراضگی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ ناراض ہوتا ہے اور جب اللہ ناراض ہو جاتا ہے تو پھر انسان کے ہر طرف پریشانیوں کے اسباب مچلنا شروع ہو جاتے ہیں من بسم اللہ الرحمن الرحیم باعث پار سورہ ازاد کے یہ نواں اور آخری رکو ہے یہ رکو آیت نمبر انہتر سے لے کر آیت نمبر چورہتر تک کے آیتوں پر مشتمل ہے گزشتہ کئی رکوات میں اللہ تبارک و تعالی نے اس مسئلے کا بڑے وضاحت کے ساتھ تذکرہ فرمایا اور مسلمانوں کو بالخصوص اللہ نے مخاطب کر کے اس کا تذکرہ کیا گیا کہ بے مسلمانوں کی طرف سے کوئی ایسا عمل رونما نہیں ہونا چاہیے جو اللہ کے رسول کے لیے تکلیف اور اذیت کا باعث ہو اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے منافقین اور منکرین کفار کو بھی مخاطب کر کے فرمایا کہ بھائی تم لوگ بھی مسلمانوں کی اظہار سانی سے خود کو دور رکھو اور مسلمانوں کو ایزا پہنچانا چاہے کسی بھی طرح سے ہو وہ کفار کے لیے اللہ نے وضاحت کے ساتھ فرمایا ہے کہ دنیا اور آخرت میں موجب لانت اور آخرت میں باعث عذاب شدید ہے لیکن ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالی نے انسدادی ایزا کے لیے بھی مسلمانوں کو اور بالخصوص مسلمان خواتین کو کچھ تحقیقات فرمائیں جن میں سے کسی غیر کے ساتھ گفتگو کے دوران نرم لہجہ اختیار نہ کرنا ضرورت کے وقت گھر سے نکلنے کے دورانیے میں اچھا چادر پہن لینا جس سے اس کا پورا جسم ڈانب جائے اور جب بھی کسی سے بات کرنا ہو تو پردے کے پیچھے سے اس سے بات کر لینا اس کے ذمن میں ایک مسئلہ یہ بھی میں نے گزارش کی کہ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ بے نیت صاف ہونا چاہیے دل صاف ہونا چاہیے لیکن میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب کے آیت نمبر انسٹھ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کے ازواج متحرات کو اور آپ کے بیٹیوں کو اور سارے مسلمان خواتین کو مخاطب کیا کہ وہ باہر نکلتے ہوئے بڑے چادروں کو پہن لیا کریں ہزو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج سے آپ کے بیٹیوں اور اس وقت کے ان مسلمان خواتین کے دلوں سے کس انسان کا دل زیادہ صاف ہو سکتا ہے اور پھر اس وقت یہ بات بھی کہی گئی تھی کہ جب بھی ازواج متحرات سے کوئی چیز مانگنا ہو تو میں وارا احجاب پردے کے پیچھے سے مانگ لیا کریں ظاہر بات ہے کہ ازواج متحرات سے ضرورت کی چیزوں کے مانگنے کے لیے مسلمان ہی آتے تھے جو صحابہ کرام تھے وہ مردے ان کے دلوں سے زیادہ اور کس زمانے کے مردوں کے دل صاف ہو سکتے ہیں لہذا عقلی دلائل جو ہے وہ شریعت کے حکموں کے سامنے پیش کرنا مناسب نہیں ہے جو اللہ کا حکم ہے ان سے دادی اضا کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کی خوشنودی کی خاطر ان پر عمل پیرا ہونا چاہیے اللہ تبارک وطالعہ اس رکو میں مسلمانوں کو پھر مخاطب فرماتا ہے کہ بھائی کوئی ایسا کام نہ کرو کوئی ایسا گفتگو نہ کرو کہ جس سے حضور نبی کریم صلیم کو تکلیف پہنچے اضاف پہنچے ان لوگوں کی طرح کہ جن لوگوں نے گزشتہ زمانے میں حضرت موسی علیہ صلاح وسلم کو اذیت اور تکلیف پہنچائی اس کا واقعہ ہے بخاری شریف میں ہے حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے اور اسی طرح دوسری احادیث کی کتابوں میں بھی یہ واقعہ بڑے تفصیل کے ساتھ مفصل مذکور ہے کہ حضرت موسا علیہ سلاۃ وسلام بھی بڑے اچھا لباس پہن کر جس سے پورا وجود ان, کو ڈک ان کا ڈکا رہتا تھا پہن کر کے باہر نکلا کرتے تھے تو غیروں نے جو منکرین تھے مخالفین تھے انہوں نے پو شروع کرنا شروع کر دیا کہ یہ جو ہر وقت اپنے وجود کو جسم کو ڈام کے رکھا رہتا ہے یہ اس وجہ سے کہ ان کو بیماری ہے اور یہ اس بیماری کو چپانے کے لیے اس نے یہ بڑے بڑے کپڑے پہن رکھے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے اس بہانے کو اس طرح سے دور فرمایا کہ حضرت مساد علیہ و سلام ایک مرتبہ غسل فرما رہے تھے اور اپنے ضرورت سے زائد کپڑوں کو اتار رکھا تھا جب موس علیہ صلاحت وسلم سے فارغ ہوئے اور وہ ایک بڑی نہیں تھی آپ نے اپنے کپڑے جو ہے وہ ایک پتھر پر رکھے ہوئے تھے جب آپ نے کپڑوں کے طرف ہاتھ بڑھایا تو وہ پتھر اپنے جگہ سے چلنا شروع ہوا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ صلاحت اس پتھر کے پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں وہ پتھر جا کر کے ایک ایسی جگہ رک گیا جہاں پہ یہی منکرین اور مخالفین حضرت مصالحت و سلامتی کے بارے میں مہو گفتگو تھے کہ انہوں نے بھی یہ خلاف معمول پتھر کو آتا ہوا دیکھا تو وہ بھی اس طرف متوجہ پیچھے کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں اور آواز لگا رہے ہیں سو بھی حجر سو بھی حجر پتھر میرے کپڑے پتھر میرے کپڑے تو ان وہ لوگ اس وجہ سے بھی متوجہ ہوئے تو انہوں نے جب حضرت مثال سلاۃ وسلام کو زائد کپڑے اتارے ہوئے دیکھا تو وہ پاک صاف وجود کے مالک تھے ان پر کوئی برس کی بیماری نہیں تھی نہ کوئی اور ایب تھا لیکن ان لوگوں نے اپنے استرد عمل سے حضرت مثال صلاح و سلام کو اذیت پہنچائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے ان لوگوں کے ان غلط بیانی کو جھوٹا ثابت کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں تم بھی ایسا کوئی بات کوئی کام نہ کرو جس سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایزا پہنچتی ہو. اس تعالیٰ ہے یادین امن وہ لوگ جو ایمان والے ہو لاتون مت ہو جانا تم کلین ان لوگوں کے طرح آز و جنہوں نے عذیت پہنچائی حضرت موسا علیہ السلام کو فبر اللہ پھر اللہ نے بے عیب کر دکھایا مما اس سے خالو جو انہوں نے کہا تھا عند الله مچیہ اور پھر وہ اللہ تبارک و چلا کہ ہاں بڑے آبروں والا بڑے عزتوں والا یا امن اے وہ لوگ جی ایمان والے ہو اتقوا اللہ اللہ سے ڈرتے رہا کرو وہ قولا سیدا اور کہو ہمیشہ سیدھی بات قلی سدید یعنی ایسی بات کہ جس میں لان نہ ہو تان نہ ہو غلط بیانی نہ ہو جس میں جوٹ نہ ہو جس میں دھوکہ نہ ہو بلکہ ہر لحاظ سے کامل مکمل اور خیخواہی پر مبنا مبنی جملی ہوں اور عزت اور احترام کو مد نظر رکھ کر کے بولے جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بھی بات کی جائے کسی سے تو اس انداز سے اور اس نیت سے گفتگو کی جائے یہ وہ آیات ہے جو خطب نکاحی بھی پڑھا جاتا ہے اور اگر اس کے پس منظر میں جا کر فکر کیا جائے تو یقینا ایک نئے زندگی سے منسلک ہونے والے میاں بیوی بی کے باہمی اعتماد کو قائم رکھنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہوتا ہے قول صدید اس لیے کہ رشتوں کے دوران میں باہمی اعتماد کو جب ٹیسٹ پہنچنا پونس شروع ہو جاتا ہے تو اس کی بنیاد جو ہے وہ باتوں سے شروع ہوتی ہے کی بھائی آپ نے پہ جھوٹ بولا سلام موقع پر غلط بیانی کی فلام موقع پر تحمت لگایا فلام موقع پر اپنی سختی کی فلاح پہ یہ کیا فلاں موقع پہ یہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیاتوں کو خطب نکام رکھا تو اللہ کا شادی کے وقوع روح سے دیتا اور بات کرو ہمیشہ سچی بات درست بات فائدہ کیا ہوگا یہ صلیمکم اللہ تمہارے لیے تمہارے امال کو سوار دے گا اگر امان میں کچھ کمزوریاں ہیں اللہ دور کر گا وہ خرم جنوب گم اور اللہ تمہاری گزشتہ گناہوں کو معاف کر دے گا میں اور جو بھی کہنے پر چلا اللہ جو اس کے فوز اور یہاں سے, سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن احکامات کے عظمت کو بیان فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان اس دن میں اس حکم کو فرض کرنے سے پہلے اپنے احکامات کی ذمہ داری کو پہاڑوں پر پیش کر دیا آسمانوں پر پیش کر دیا زمین پہ پیش کر دیا کہ بھئی اگر میں تمہیں شعور کامل دے دوں اور پھر تمہیں اپنے احکامات کا مخاطب بناؤ جس کے لیے تم میرے سامنے قیامت کے دن جواب دے ہوں گے اور جو کام میں نے کرنے کے لیے کہے وہ نہیں کیے ہوں گے اور جو جن سے منع کیا اگر وہ تم لوگوں نے کی ہوں گے تو پھر تمہیں اس کی سزا ملے گی تو کیا خیال ہے تمہارا تو پہاڑ زمین اور آسمان میں بڑے آجزی کے ساتھ اللہ سے معذرت کی کہ اے اللہ ہم کمزور ہے ہم تو اس سے پناہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک ایسے ذمہ داری کو قبول کرنے کی طرف نکل کرے ہوں جن کو ہم پورا نہ کر سکیں اور کل قیامت کے دن تیرے سامنے شرمندہ کرے ہوں تو رد کریم ہمیں اسے معاف رکھنا اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی ذمہ داری عدل میں انسان کے سامنے پیش کی اور اس انسان سے جب کہا گیا کہ میں تجھے شہوری کامل عطا کروں گا اشرف المخلوقات بناؤں گا اور تجھے اپنے احکامات کا مکلف بناؤں گا پھر اگر میرے حکموں کے خلاف کی تو جہنم میں ڈال دوں گا فرمامرداری کی تو جنت میں ہمیشہ کے لیے ہمیشہ کی خوشحالی سے امکنہ کر دوں گا کیا خیال ہے تیرا تو انسان فوراً اچھل پڑا اور کہا جی میں تیار ہوں تو اللہ تبارک و تعالی اس آیات میں انسان کی اس جلد بازی کا تذکرہ فرماتا ہے انجنل امانت بے شک ہم نے پیش کی امانت اب سماوا آسمانوں اور زمین پر ولی جانے اور پہاڑوں پر بس انہوں نے انکار کیا یہ انکار بطور کپور نہیں تھا بلکہ بطور عاجزی کے تھا یہ ملنا یہ کہ وہ اس کو اٹھانے کی ذمہ کو قبول کریں واشفقنا اشفقلم وہ اس سے ڈھڑ گئے وہ حملہ ہر انسان اور اس ذمہ کو اٹھایا انسان نے ان یقیناً ہے وہ انسان بڑا بے انصاف جہلا بڑا نادان کہ اللہ سے وعدہ تو کر گیا عالم ارواہ میں یہ پرورتگار تو ہی میرا رب ہے تیرے حکموں پر میں چلوں گا لیکن جب دنیا میں آیا تو اپنے آپ کو اس نے اللہ تبارک و تعالی کے سامنے جواب دہی سے بالکل نازان بنا لیا اب اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی یہ ذمہ داریاں کیوں ڈالی اس لیے تاکہ اللہ عذاب دے لوگوں میں سے مناسب مردوں اور مناسب عورتوں کو المشرقین المشرکات اور مشرق مردوں اور مشرق عورتوں کو وہ الله اللہ ود والمؤمنات اور تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے رجوع کر دے ایمان والے مردوں اور ایمان والے عورتوں پر وہ قان اللہ غفور اور رحیمہ اور خیر اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا رحم کرنے والا تو انسانوں کے معاشرے میں اللہ نے اپنے فرمان بردار اور اپنے نافرمانوں کو اپنے حکموں کے ذریعے ممتاز کر رکھا ہے یہ اللہ کے حکموں سے بندوں کی پہچان ہوتی ہے کہ کون اللہ کا فرمردار ہے اور کون اللہ کا نافرمان یہاں پہ ذرائے احزاب اپنے اختتام کو پہنچا و اخرت الحمد اللہ شرح العالمین